قیامت موحدین پیدا فرما بہترین با عمل با کردار علماء پیدا فرما خدے تفسیر حدیث فقہ افتا کے چشمے اقسم الوب سے مدارس سے مقاصد سے دراص سے اور ہماری تمام شاخوں جگہوں سے قیامت تک موجزن فرما خدے جتنے پڑھنے آئے ہیں سیکھنے آئے ہیں اللہ یہ جہاں ہو ان کو وہاں دارالعلوم دیوبند کا سچ مچ جانشین اور وارث اور ان کا پیغام اور ان کے صفات آگے بڑھانے کی توفیق کا دفاع دشمنوں کو دوست بنا مخالف کو موافق بنا منحرف کو متقب بنا عہدۂ تمام بیماریاں اور تکالیف رفع دفع فرما اللہ اس شہر کو امن کا مرکز بنا پورے ملک سے عذاب اٹھا لے سرحد والوں کو معاف فرمائیں اللہ شاعر دین و ملت کی زندگیوں نشا طائم دائم فرما و یقین نسلاح اور یہ پابندی سے پڑھے نماز وہ یقینیم نسلتا اور یہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو اللہ اکبر آقام و یقینیم جیسے خیمے میں لکڑی دے کے کھڑا کرتے صرف پڑھنا نہیں ہے حسین جمیل نماز سنت و آداب کے ساتھ آرام تسلی کے ساتھ وما رزکنا ہم یونفکون اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں جوانی اللہ کے دین پر خرچ ہو رہی عمر قربان ہو رہی صلاحیتیں فدا ہو رہی ہے اللہ اللہ حدیث میں ہے قیامت کے دن بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ چار یا پانچ سوالات اس سے ہوں گے ان عمری فی ما فنا عمر کہاں فنا کی ہے آسن الوم میں تصویر پڑھنے جاتا تھا دینی مدرسوں میں کتابیں پڑھتا تھا دینی صحبت اور حلقوں میں شریک ہونا چاہتا تھا انشاءاللہ کامیاب ہو وان شبابی فی مابلہ اور جوانی کس چیز میں پرانی کی خدایا یہی انیس سال عمر تھی جب کراچی آیا اور میٹر کر چکا تھا وہ درج رابع تک کتابیں پڑھی تھی اور پانچ سال بنوری ٹاؤن پڑا اور اس وقت سے لے کے آج تک تیس پینتیس سال سے حضرت داغ جہاں لیٹ گیا لیٹ گیا اور لاکو جوتے پڑے اٹھ نہ سکا لیٹ گیا لیٹ گیا الحمدللہ خدایہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہماری گناہ خطیات تقسیرات بشریات معاف فرما اس سمیت آپ نے یہاں کتاب و سنت کا یہ چشمۂ فیضان جاری کیا سبحان اللہ بھائی کوئی اچھا آدمی آ جائے اور وہ نظم لے آئے جو مولانا رضا الحق نے کہا ہے اور یہاں سنائے لوڈ سپیکر پر جمعہ کا دن ہے شابش ہے اقسام نلوم لوگ ہیں وہاں سمجھدار لوگ ہیں لیا اس کو ورنہ میں خود پڑھ لوں گا میرے سامنے رکھو جوش خروش میں آیا وہ افسن الوم جو ہے عجیب بات ہے تفصیل ارائے سل تفسیر ارائے البیان, البیان کا پہلا جملہ ہے التفسیر احسن الوم یا خدا دیکھتا دیکھتا رہا چوبتا رہا واہ واہ شاہ بشی چھ سو چھ میں مرائے روز بہا تقل امام ا فی فیصری کی آرائے سل بیان شیخ القران مولانا محمد طاہر پنپیری نے لکھا ہے کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے پنپیر سے مردان ایک مہینے میں چار مرتبہ پیدل گیا ہوں اور پیدل آیا ہوں آیا آیا آیا آیا آیا ایسا زمانہ تھا اس میں لکھا ہے ان میں احسن آسن تفصیل بہترین علم ہے اور آپ رقص لڈو میں سنو مزہ آئے گا ان اللہ کے فضل سے یقینیم نسلہ اما ر زخم فکو جوانی بھی اسی میں قربات اور بہترین قربانی ہے وہاں علم ہی ماں سے عامل اور علم پر کیا عمل کیا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے چ دفتر چکول مولا کمبل گچیاں شانے والے ہُو چکرے مولا تے چخش جاوے میں جی مو کالے اُک باہو امام الماحدین گزرے ہیں ان کے وہ گدی نشینوں کو نہ دیکھا کرو یہ بات کے گدے دے ہاں یہ بات کے گدے دے حضرت صاحب اعلیٰ درجے کے تمام اولیاء ہند اور سند سرحد اور عرب و جم ان کی تاریخ دیکھیں گے حیران رہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر آئی ہے چھ جلدوں میں شروع میں لکھتے ہیں بیدتی مشرق میری کتاب کو ہاتھ نہ لگائے دور پر ہٹ کہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا میری کتابوں سے پیرانی پیر شیخ ابد القادر جب مر رہے تھے انتقال فرما رہے تھے تو آخری جملے اتبیو ولا تب سنت کا اتباع کرو بے داد یہ کام لے اتبیو ولا تب تدو ربک ولا تو شری خالص عبادت حضرت شیخ کے اوپر بہترین کتاب الاکیت والجواہر پتر جت شیخ عبد القادر میری طلباء سے گزارش ہے کہ بزرگ عالین کے حالات ضبط کریں یہ بہت بڑا کیمیا ہے مجھے بہت فیض ہوا ہے زخنا وماز عامل ابھی جو عقل علم فکر سلامتی تجھے دی گئی تھی وہ کہاں خرچ کیے انمال ہی ملے ایک تصب و فیمان فقا امار اپنا امیون فکون اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں الحمدللہ للہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں کمکل انسان سمجھتا ہے کہ گھٹ جائے گا کیونکہ قرآن کریم میں ہے وہ ماں انفقت منشئی انفو یو جو تم خرچ کرتے ہو پیچھے سے اور لے آئے گا اور کچھ سی حدیث بخاری میں انفق انفق انفکال ہے اے ابن آدم خرچ کر میں اور دے دوں گا تمہیں ابھی مارزک نافق یہ نظم حضرت مولانا مفتی رضاء الحق نے خاص جامعہ ربیہ سلوم کے لیے لکھی ہے جو ان کے مجموعے کلام قرار دل میں شامل ہے سن لو جمعے کا دن ہے یہ چشمہ فیضان ہے یہ نور سہر ہے یہ جادئے اسلاف ہے یہ نور قمر ہے ہے گلشن اقبال میں فردوس کا منظر مستقبل روشن کے لیے راہ گزر ہے یہ مدرسہ ہے چہرے گی تی تبسم اس نور سے معمور صدا قلب جگر ہے بنتے ہیں اسی علم کے مرکز میں مجاہد رحمت کی کیا تجھ کو خبر ہے اس قصرِ معلہ میں دریچے بھی کلے ہیں اس گلشنِ تعلیم میں خوشبوئے تر ہے اس کے لیے احمد رحمان دعا گو استاد محترم مورنا مفتی احمد الرحمان نور اللہ عمر دیکھو یہ بزرگوں کی دعاؤں کا سمر ہے روشن ہے یہ مینار تو بانی کو بھی دیکھو یہ زر علی خان شیخ کی محنت کا اثر ہے لارے کراچی میں ہے یہ حق کا منادی سنت کی شاد کے لیے شیر ببر ہے بداعت نے جب بھی کیا مضمون مفضا کو برہان کے ہتھیار سے وہ سین سے پر ہے گہرائی بھی سن لیجیے گہرائی بھی دیکھے یہ پختگی یہ علم ہے یا نقش اجر ہے اے شیخ کی مہمان نوازی بھی مثالی تعلیم سے مسرور بھی ہر فرد بشر ہے ہر سمت سدے کو گے طلبگار ستارے رمضان میں تفسیر بھی مطلوب سفر ہے اس آتش سوزان نے باطل کو مٹایا یہ خرمن باطل کے جلانے کا شرر ہے, ہے علم کی تقسیم بھی سونے کی ولایت ایک ہاتھ میں تدریس ہے ایک ہاتھ میں زر ہے دائم رہے یہ فیض جہانگیر و سلامت اس نور کا ہر تالے بےحد دستی نگر ہے آج اس کی دعائیں ہیں کہ دائم رہے یہ فیض اللہ کے دربار میں افغند بسر ہے اس نور کی قندیل سے اطراف ہے روشن یہ نظم رضا میں احسن کی نظر ہے بلا حضرت مولانا کی عمر میں برکت دے اور ان کا فیض علم مزید بڑھائے مولانا شرح عقائد اور بے بزی میں میرے استاد ہے اسی سال تقرر ہوا تھا لیکن لائق فائق تھے بڑی کتابیں دے دی گئی تھی کسی زمانے میں ایک اکٹھے کمرے میں اکٹھے بھی رہے طالب علم بھی ساتھ رہے آج کل افریقہ میں شیخ العدیث شیخ الفتاح اور پاکستان کیا اس زمانے کے بڑے اونچے راسخ علماء میں سے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر علم عمل صحت میں برکات پر برکات نازل فرمائے میں اور میرا ادارہ اس قابل نہیں ہے یہ حضرت شیخ کا حسن زن ہے اور ان کی بہترین دعائیں ہیں دعائیں تو ہر طرح کی جا سکتی ہے امید ہے کہ اللہ پاک اس کا مغز اور اس کا بہترین حصہ ہم نا کو نصیب فرمائے گا الفلا اللہ عالم و مرادہ ظالکل لا الار بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ذل المتقین گنجین ہدایت ہے پرہزگاروں کے لیے الذین دینہ وہ لوگ یومنور بالغبی جو ایمان رکھتے ہیں بندے کے وہ یوقیمون سلا اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز وہ مما رزق ناؤں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں اللہ حقبہ خرچ کرو صورت حدید میں عجیب تناظر ہے انفکوں مما رزقناکم خرچ کرو نا ہمارا مال ہے کیوں نہیں کر جالکم مستخلفی ن تمہارا صحیح مگر چند روزہ ہو مستخلف چند روزہ خلیفہ دے دو خرچ کر لو می کرد اللہ قار دن چلو قرض دے دو خرچ کر لو نہیں دیتے ہو مر جاؤ گرے جائے گا ولی اللہ میرا سسماواس تجربہ یہ ہے کہ جو خدائی اپیلوں کو نہ قبول کرے اس کا مال رہ جاتا ہے اور وہ چوکی دار چلے جاتا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے علماء نے انفاق فی صبی اللہ کا مسئلہ سمجھایا تو وہ لوگ خرچ کرنا جانتے ہیں لیکن افسوس کہ سرحد بلوچستان یا بعض اطراف افغانستان میں اس پر کم کام ہوا ہے لوگوں کے مزاج میں خرچ کرنا نہیں یہ ایک نکتہ یاد رکھیے پیغمبر کو انفاق بیان کرنے کا حق تھا کیونکہ آپ نے اپنے اوپر آلو اولاد پر بلکہ آزاد کردہ غلام تک پر زکوات صدقات حرام فرمائی تھی بہت سارے لوگ اس آر سے بھی بچتے ہیں بہرحال مستحقین کے لیے ترغیب اور توجہ دلانا یہ فرض ہے بہت ضروری کیونکہ قرآن کریم میں بعض لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور ان کی وجہ یہ بتائی کہ یہ یتیموں کے اوپر خارج کرنے کا کہتے ہی نہیں تھے ترغیب ہی نہیں دیتے تھے چنانچہ ہم تو ترغیب دیتے تھے رات کو آپ نے بر پیٹ سے بریانی ایسی کھائی کی ابھی تک آپ کی دکھاریں دور تک آ رہی ہیں اور کل پھر انشاءاللہ شاء دوپہر کو تفصیل والوں کی دعوت ہے خدا کھلا رہا ہے دس ہزار مربع میل دور سے ایک مخلص نے کہا ہے کہ میری طرف سے تفسیر والوں کی ایک بھرپور دعوت کریں تو میں نے کہا رات کے اندھیرے میں تو کھائی لی اب دن کی روشنی میں بھی کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے جن مقاصد کے لیے انہوں نے ارادہ کیا اللہ نصیب فرمائے اور ان کے بال بچے یہاں سے وہاں جہاز میں جا رہے ہیں آج کل لوگ جہازوں سے ذرا دل برداشتہ ہے خدا ان کا سفر بخیر وافیت فرمائیں امم مارا زپنا ام یون فکور اور جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ ہو بلک کا امیر وہ ریا سے خفا ہو گیا اور اپنے ریا پر جرمانہ آئے کیا ہر چانہ جسے کہتے ہیں کہ اتنا مجھے ایک سال میں پورا کرو ورنہ سب کو قتل کر دوں جیلوں میں ڈال دوں لوگ بڑے غمگین ہو گئے پریشان ہوئے حساب لگایا کہا یہ تو دس سال میں ہی پورا نہیں ہوگا ہم کہاں سے دیں بہت پریشان ہوئے ان کو پتہ چلا کہ ہیرات میں ایک بہت نیک سخی خرچ کرنے والی عورت ہے پاک دامن بی بی ہے دکھے ہوئے کو سن کر کے ان پر خرچ کر دی ان لوگوں نے وف بنا کے اس پاک بی بی کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ بی بی امیر بل ہم سے ناراض ہے اور ہم پر بڑا جرمانہ لگایا ہم نہیں دے سکتے پٹ جائیں گے ہماری مدد فرمائیں بی, بی صاحبہ نے ایک قیمتی چادر شال بکسے سے نکال کر کے ان کو پیش کیا کہ یہ بیچ دو اتنے ہی پیسہ مل جائے گا کہ یہ قرض آدھا ہو جائے گا جرمانہ آدھا ہو جائے اتنا قیمتی چادر کیا شال تھی کیا چیز تھی وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اس کو کہاں بیچے تو امیر بلخ کے پاس آئے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ نے ہم پر جرمانہ لگایا ہم ادا نہیں کر سکتے ہم ہیرات گئے ایک سخی خاتون ہے اس کی خدمت میں درخواست پیش کی اس نے یہ شال دیا ہے لیکن اب اس کا خریدار کہاں ملے گا کتنے پیسے دے کے آپ راضی ہو جائیں آپ ہی خرید لیں یہ قصہ سن کر امیر بلخ کو بھی غیرت آئی اس کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے اس ایسی عورت دنیا میں ہے جو بادشاہوں کے جرمانے ادا کراتی ہے لوگوں سے آئے آئے تو اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کیا باقمال لوگ ہوئے امیری بلخ گھبرا گیا کہ میری ریا میں دنیا میں ایک خاتون اتنی سخی ہے کہ بادشاہ کسی سے ناراض ہو کر جرمانہ لگائے وہ ادا کر دیے میں نے جرمانہ معاف کر دیا ایک پائی بھی نہیں لوں اور میں شال نہیں لے تھا کتنے دیاتدار لوگ تھے جی زمانی ملیا نا بینمانوں نے وہ خر گا سیدھے شال لے کر کے واپس گئے اور بی بی صاحبہ کو پورا قصہ سنایا اور کہا کہ آپ اپنا شال واپس لے لیں بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو نیت کی ہے انفاق کی خرچ کرنے کی میں نیت نہیں بدلوں گی تمہاری وہ مشکل حل ہو گئی ہے تو اس کو بیچو آرام سے بیچو مسجدیں اور مدرس سے بنواؤ لیکن گھر سے نکلی ہوئی چیز میں دوبارہ اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی با حیات کتنی ہے حجاب والی کتنی ہے سبحان اللہ آج عورتیں کپڑے پہن لیتی ہے برقا ہو یا نہ ہو وہ باہر نکلتی ہے کہ لوگ دیکھ لو اس کو اور کہتے ہیں کہ اگر عورت کو بہترین کپڑے اور زیب زینت دیا اور لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کو کوئی تسلی نہیں ہے. یہ بھی خاتون ہے جو آج قرآن کے تفسیر میں ذکر ہو رہی ہے یہ واقعہ طالب علموں ارحلہ میں ابن بطوطہ نے لکھا ہے کتاب ارحلہ میں ابن بطوطہ محرف نے نقل کیا ہے وہ حیران رہ گیا ہے اس پر ولزینہ اور وہ لوگ یومنون بما انزل ذرئی کا جو ایمان رکھتے ہیں اس وہیں پر جو اتاری گئی آپ کو وما انزل من ضرق اور وہ جو اتاری گئی آپ سے پہلے وہ بالآخرت ہم یو کنون اور آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں معاؤن ضلع لے کر یہ عام ہے قرآن بھی مراد ہے سنت اور حدیث بھی مراد ہے کیونکہ وماؤن ضلع میں نقابلے کا بھی عام ہے توریت بھی زبور بھی انجیل بھی سو صحیفے بھی شامل ہے تو جب وماؤن ضلع میں نقابل کا میں اتنا عموم ہے کہ کسی ایک کتاب توریت زبور انجیل یا صحیفے پر اکتفا نہیں ہے تو وہ معاون زر علی پر بھی عموم ہوگا اور اس سے مراد قرآن سنت اور حدیث مراد ہے قرآن وحی قطعی یقینی ہے حدیث وحی ثانوی تلو ہے اور گو جنون کے ساتھ ہے لیکن الحمدللہ اسلام کا سرمایہ ہے آیت دلیل ہے ختم نبوت کی ایمان آپ کی وہیں پر اور آپ سے پہلے انبیاء کی وہیں پر ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نئے نبی آپ کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں ہے کوئی کتاب کسی کو ملنے والی نہیں ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہو چنانچہ نیشنل اسمبلی انیس سو چوہتر مرزائی احمدیوں کی موجودگی میں حضرت یافتہ فقیر و حاض علم مفتی اعظم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جو چہرہ کیا ہے اس میں یہی بات ان کو کہی تھی دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس ابتدائی صورت میں ایمانیات کا ذکر کیا ہے تو فرمائے یہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وہی پر جو آپ کو دی گئی وہ تو کتاب سنت تو حدیث ہوئی و معاون من قبل کو جو اتاری گئی آپ سے پہلے اگر مرزا صاحب یا کسی بھی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو ہوتا وہ معاون ضلع میں باد اور جو آپ کے بعد وہی دی گئی لیکن آپ کے بعد وہی اور نبی کا کوئی تصور نہیں بلکہ آپ کے بعد تو آخرت ہے وہ بلاخرت ہوں یو فنون اور آخرت پر ہی یقین کرتے مرزا ہی بالکل خاموش ہوئے بعض مرزا ہی کہتے کہ ہم کہتے کہ وہ بلا آخرت ہم یو سے مراد مرزا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جھوٹے کی یہی بات ہوتی ہے جو کہہ میرا نام بالٹی ہے ایک آدمی نے کہا وہاں کہ تو, تو نہیں تب بالٹی تھی کہ وہ بالٹی میں ہی تو ہوں تو مرزا صاحب بھی جھوٹی بالٹی ہے اور بالآخرتون آخرت پر یقین رکھتے آخرت کا نام مقام پہچان بدھی ہے اس سلسلے میں کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے الا ہدمبر رب یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے وہ الا قمل اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہے جن لوگوں کو سورہ فاتح میں منعمون کہا گیا تھا انعام تالئی ان لوگوں کا نام یہاں متقون منون مسلم منفکون اور مون محتدون اور مفلحون رکھا گیا جس کو ہم کہتے ہیں مضمون بترقی ایمانیات مکمل ہو گئی تو زدی ایمان کفر ہے اور کفر کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں ان الزین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواؤ نالے ہم برابر ہے ایسوں کے بارے میں انضر کہ آپ ڈرائے انہیں ہم لم تنظر یا نہ ڈرائے ان کو لا من وہ نہیں لائے سورہ فاتحہ کے اخیر میں کفار کا تذکرہ مغدوبین اور دوالین کے نام سے تھا وہ ایک کنایا تھا وہ ایک پیرایا تھا ان کے اواقب اور ان کے اعمال کے سلسلے میں یہاں صاف نام رکھا گیا بے شک یہی پکے کافرے ان نلزین کفرو میں ناہل کتاب سربین ہے کفرو کافر کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں قطعی دوسرے کو کہتے ہیں تحقیقی جیسے غلط روافظ غلط رضائی یہ مختلف ناموزون نظریات کے مرتکب ہیں لیکن ان کو عل اطلاق کہنا بظاہر مشکل ہے اگرچہ کی ملمت مورنا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے امداد الفتاوہ جل چار صفحہ چار سو ستاسی کافر کہنے میں احتیاط فرض ہے امام الفر مورانا انورشا نے اس پر کتاب لکھی ہے ایک فار الب الحدین فی ضروریات الدین اور اس کا ترجمہ کیا ہے ان کے لائق شاگر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام ہے ایمان و کفر حکیم الامت اسی فتوی کے اخیر میں لکھتے ہیں بعض صورتوں میں مجھے بھی اشکال تھا اور خلجان تھا مولو محمد شفیع نے ایک رسالہ لکھا ہے اس کے دیکھنے سے میرا خلجان رفع ہو گیا امداد الفتاح ان لذین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یا کفر کر رہے ہیں ماضی مظاہرے کے معنی میں آتے آتا امر اللہ سوال انالے ہیں برابر ہیں ان کے بارے میں انضر کیا کہ ڈرائے ان کو امل تنظر یا نہ ڈرائے ان کو لایو مینو ایمان نہیں لاتے یا آپ کو تسلی ہے اسباب کے درجے میں آپ کا کام جاری رہے تقدیر سپرد خدا ہے اور جو عبد الباد کے کفار ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم موہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر والا سمہم اور ان کے کانوں پر حق سوچتے نہیں حق سنتے نہیں سنتے ہیں سوچتے ہیں ولا تعمل قلوب کلو في الصدور ان کے دل اندے گونگے بہرے ہو چکے ولا تعمل قلوب کلو في الصدور سینوں میں جو ان کے دل ہے وہ بیمار ہے اور زخمی یہ اشکال کال کمزور ہے کہ خود ہی خدا نے مور لگائی خود ہی خدا نے نہیں لگائی پہلے ان کو موقع دیا جب انہوں نے صلاحیتیں ضائع کر دی تو اللہ نے اعلان کیا کہ اب یہ بچنے والے نہیں جیسے ایک ڈاکٹر یا حاضر طبیب کسی مریض کو کہے یہ دوا یہ دوا یہ پرہیز یہ احتیاط یہ گرم یہ ٹھنڈا یہ بڑا گوشت یہ چکنا یہ میٹھا اس سے بچو وہ نر کا بچہ روزانہ بس کرتا ہے وہ عبدالبطن پیٹ کا پجاری عبدالبطن البت پھیٹیں پسری ہی ٹینک گئی جب حکیم حاضب طبیب ڈاکٹر سمجھ گیا کہ یہ شخص تو بچتا ہی نہیں پرہیز کرتے ہی نہیں اس نے نقاب جو چاہو کھاؤ تو بچے گی نہیں ختم اللہ والا قلوب علم والا سب ہے وہ آپ سارے ان ان کی آنکھوں پر پردے لٹکے ہوئے والم عزاب نظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خواجہ کمال بیٹھا ہوا تھا اور مولوی محمد علی لاہوری لاہوری مرزا یوں کا بڑا آپس میں کچھ تذکرہ کیا مرزا صاحب کے اخلاق ان کی بات ایسی اخلاقی کمزوریاں بیان کی کہ میں ہمت نہیں کرتا کہ بیان کروں یاد ہے پورا بلب یاد ہے توبہ توبہ آپس میں کہا کہ ایسا ایسا کرتے ہوئے کسی نے اس سے بڑا بھی دیکھا ہے تو تر خود ہی کہا کہ ہاں یہ بشریت ہے باقی نبوت برحق ہے حتم اللہ والوب والا, والا سب ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کانوں پر موہریں لگائی سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے بہرو جو آپس میں تسلی ایک دوسرے کو دی یہ بشریت ہے انسانیت ہے نبوت تو برحق ہے اس لیے کہ انگریز کا حکم ہے کہ اس کو نبی مانا جائے مجھے ایک مردائی نے فون کیا اس دن کی باتوں پر میں نے جنگ مقدس پکڑ کے سنایا تو فون سے غائب ہو گیا میں نے کہا آپ سن لگی مرزا صاحب کے الفاظ فون کرنا آسان ہے پھر جواب سننے کبھی تاب لانا چاہیے اس لیے میں نے آج یہ بات کہی کہ خواجہ ڈاکٹر کمال اور مولوی محمد علی لاہوری یہ دونوں بیٹھے تھے اور مرزا صاحب کے بعض افعال و اخلاقیات بیان کر رہے تھے مرزا صاحب اس وقت بھی اندر مشغول تھے اس دوران بھی تو آپس میں ایک دوسرے کو تسلی اس طرح دی کہ ہاں یہ حضرت صاحب کی بشریت ہے انسانیت ہے باقی نبوت تو برحق ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں رضائی ہوں کہ ہاں نبی زانی ہو سکتا ہے نبی شرابی ہو سکتا ہے نبی بھی بد چلن بدفیل ہو سکتا ہے تو وہ لوگوں کا مقتدا کیا بنے ایسوں کا ایسا ہی تو نبی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موہر رکھ دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر حق سوچتے نہیں سنتے نہیں اور آنکھوں سے دیکھتے نہیں پردے لٹکے ہوئے ہیں ولہ ہما ذاب اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک فرقے کا بیان ہوا جو فاتح میں مخدوبین کے نام سے تھا اور وہاں جو دوسرا فرقہ ہے دوسرا گروہ ولبال ان کا بیان وہ منسی میں اکولوا منا بلّا بلی ملاخری لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما ماں ہوں بے اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے کہتے ہیں کہ ہے نہیں یقول افواہم ما لے سفی قلوب زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ رکھتے ہیں با مسلمان اللہ اللہ با براہمن رام رام اس فرقے کا نام منافق ہے یہ مکہ میں نہیں تھے واہ کافی رشرق تھے لیکن مدینہ میں مسلمانوں سے غرض لینے اور ان سے ڈرتے ہوئے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کی تعداد مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے قرآن نے جا بجا خاص کر سورے توبہ میں ان کی تفصیلی نشاندہی فرمائی و منسی اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں اس پر خزائے عرفان میں مولوی نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے اور اس میں لکھا ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کا انکار لازم آتا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا کفار کا دستور ہے اس پر آشیا لکھا ہے یہ میں نے کسی تقریر یا درس میں گرفت کی ہے تو ان کا ایک تیس مار خان جو ہے اسد رضا اس نے کسی چینل پر میرا نام لے کر کہ ادھر ادھر کی باتیں گئی ہے میں پوچھتا ہوں غیر کا تقاضا ہے وہ مینناتھ یہاں سے شروع ہے آپ نے اس کو چھوڑا ہے آپ سےفاؤ مین اناس وہاں سے شروع کیا ہے دیکھے میں نے تو صاف کہا ہے کہ بقرہ کا دوسرا روکو وہ میننس اس پر اپنے بڑے کا ہاشیا دیکھو ذرا گربان میں سر ڈالو آنکھیں کل جائے گی ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور فضول حکایات کا زب جھوٹی سنانا اس سے کام نہیں چلے گا یہ ہاشیا آپ کے لیے مچھلی کا کانٹا ہے نہ نگلتا ہے اور نہ نکلتا ہے صاف لکھا ہوا وہ میننس میپور سورے بکرا دوسرے رکوع کا وہ میننس اس پر مولوی نعیم الدین کا مولوی احمد رضا کے کنز المان پر خزائن العرفان کے نام سے آشیا ہے اور یہاں صاف لکھا ہوا ہے ہمایوں لے آئے رضا خانی نسخہ لے آئے پڑھ کے سنا تو اس نے چینل پہ کہا ہے کہ مین اناس وہاں بھی ہے میننس وہاں بھی ہے مین اناس وہاں بھی ہے تو نہیں ہے مفتی صاحب آپ کہاں کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے ابے دربے نے کہا ہے میں کہہ رہا ہوں لکھا ہوا چھپا ہوا نسخہ موجود ہے ابھی سناتا ہوں سن لے کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں میں نے تو سارے قرآن میں میں نے انداز سنا ہے وہاں تو نہیں ہے یہ سارے نا یہ سیکھ کا پیڈا جی ہاں ایسے جو ہے نا گھر بیٹھ کے جو ہے نا اصدن علئی نفل حرو بنوہا متن فتح من سفیر ایسے سیٹیاں بجاتے ہوئے اسد نہیں بنتے اسد کام سے بنے وہ من لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں می اکورو جو کہتے ہیں آمن بلاہ و بلی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یہ ایمان کا خلاصہ ہے من کا نہیں من بل ولی مل احادیث میں بھی آتا ہے وما ہوں بمو یعنی ایمان صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے ماننے کا نام اگر صرف کہنے کا نام ہوتا تو مرتے وقت ڈوبتے وقت تو فرون کہہ چکا تھا لیکن وقت پر اس کے دل نے نہیں مانا تھا ابو طالب بھی کہا کرتا تھا و ل دالم تو محمد میں بھی جانتا ہوں حضرت محمد جو دین لے کے آئے بہترین لو لل <تح cod |notimestamps|> او آرو <او> مسبت <بطل> اگر خوف اور دشمنوں کے تانے کا اندیشہ نہ ہوتا لو جتنی سمحمزا <موبینا> آپ دیکھ لیتے اور میری, میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا لیکن ایمان نہیں لایا اور اسی طرح خاتمہ ہوا بخاری مسلم معتبرات موجود ہے اور قرآن کی آیت قصص کی من کلا تحدی منا بپتا من کن اس موقع پر نازل ہوئی <تصفيق> وہ من سمئی اکولو امنہ بلّا ہی وہ بلی او ملا اور لوگوں میں سے باز وہ ہے جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ ماہوں بمو مین اور وہ نہیں ایمان لانے والے نہیں کوئی مکتبہ کھولنے والا آ جائے میں سمجھاتا جاتا ہوں اس کو آہ. کام کے لیے کام کے آدمیوں کے لیے بھی دعا فرمائے وہ بھی چاہو چھو بند رہا ہے تو وہ اسد رضا صاحب ہیں ان کے کوئی بڑے زبردست شیر ببر ہے وہ بڑا بپرا ہے اور بڑا شور شراب کیا ہے میں اس کے شور کا ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے کیوں امینداز نہیں دیکھا اُنہیں کا نسخہ لا دینا بازی کی ضرورت نہیں ہے اس چھوڑ دو یہ پوری کا وہی لاؤ نا جو چپا ہوا ہے سامنے رکھا ہوا ہے سائڈوں پہ رکھے ہوئے ہے خدا کا بند یہ ایک اور نسخہ لے کے آئے یہ بھی شاز نسخہ ہے اور اس میں صورت حد میں جا کر کے اسی نسخے میں بشریت کے انکار پر ان کی گرفت ہے بعد میں انہوں نے تاج کمپنی سے اعلان کروایا کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو میں وہ نسخہ نہیں پیش کروں گا جس پہ ان کو اعتراض ہے وہ پیش کروں گا جو آج کل شان و شوقت سے بڑھ رہا ہے اس میں دیکھا بالکل انکار کرنا یہ کفر ہے کافارہ اور ماننا اور پھر عمل نہ کرنا فصاقہ عام طور پر گناہگار پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے سب ماننا کچھ چیزیں نہ ماننا زندقہ اس کو زندگی کے دے نہ ماننا مگر انداز ماننے والا اختیار کرنا الحدا اس کو ملحت کہتے ہیں دل سے نہ ماننا اور دھوکہ دینے کے لیے کہنا کہ ہم مانتے ہیں یہ ہے نہ ففا یا نافا منافق کسی سے منافق کا معنی کیا ہے ازہرل ایمانہ و اتنل کفرا ظاہر تو ایمان کر دیا لیکن اندر کفر چھپایا ہوا یہ مستلحات ہے الگ تحقیق زندی ملحد اگر انکار جلی ہے تو کافر کی قسم ہے اگر انکار نہیں ہے تویل خفی ہے تو پھر یہ فسق یا منافق کی قسموں میں شامل ہوں گے تفصیلات کے لیے علماء کرام عبد القادر بغدادی کی کتاب الفرق بین الفرق اور عام ہمارے متحصین و فضلہ امد الحمام رحمۃ اللہ علیہ کا مساعرہ اور مسامرہ دیکھ سکتے ہیں و منند ایسے اور لوگوں میں سے باز ایسے ہیں یقول جو کہتے ہیں آمن بلّہ ہی و بلی ملاخری ایمان لائے ہم اللہ اور آخرت کے دن پر وباہ بمو مین یہ کوئی غلطی کی وجہ نہیں کہ اس میں رسول کا ذکر نہیں یہ خلاصہ ہے جتنی چیزیں ہیں ان میں ایک ذکر ہو جائے ایمان باللہ آخرت کی جتنی تفصیل ہے اس میں ایک ذکر ہو جائے ایمان بلاخرت جیسے من کا نانا من کو بلّہ فل کرم دے پا ہوں اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے ایمان والے ہے ہی نہیں یہ اسی پر ہاشیا ہے اور انہیں مدین صاحب کا اللہ اکبر اس سے معلوم ہوا اور من سے میقول سے معلوم ہوا صدر رضا صاحب ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے پورے پڑھتے نہیں نا پورے پڑھ لیتے تو پھر تو تھو ماننی پڑے گی یہ مسئلے نکالے ہیں الا حضرت کے شاگرد رشید صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے اس لیے پرانے پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے اور حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے صاحب کو کیسے دکھائیں گے امید ہے کہ ان کے سننے میں آ جائے گا اچھی طرح چشمہ لگا کے پڑھا کریں چشمہ کمزور ہو تو دوسرا نیا یا صاف کر لے ہو اسے پھر ہمیں یہ الزام دینا کہ مین الناس تو وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے آپ نے مفتی صاحب کون سا دیکھا ہاں ہے ہم نے سورے بقرہ کے دوسرے روپوں میں آپ کے بڑے کہاشیے دیکھا ہے وہاں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنے والا کافر ہے اور انبیاء کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کی نفی لازم آتی ہے تو پھر آیات کی تقزیب ہو رہی ہے نہیں کل انمان بشرم اسلو اور تمام پیغمبروں کے لیے ہے ان نح اللہ بشرم اسلو ہمارے خدا تو پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے ایمان لانے سے محروم ہوئے کہ یہ کہتے تھے کہ آبا صلاح بشرس رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے کل سبحان رب بھی ہلکن تو اللہ بشر رسولہ رضا صاحب کو یہ جگہ نظر نہیں آئی وہ ہانگے والد بانگے کی طرف چلے گئے اپنی ملت کو خوش کرنے کا یہ اچھا حربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سکول میں ایک جنرل سائنس کے استاد نے پوچھا کہ دنیا زمین گول ہونے کا ثبوت پیش کریں ایک طالب علم تو مزاحیہ تھا اس کو یاد تو تھا نہیں تو اس نے کہا پیپل کا پتہ دیکھو زمین بھی گول ہے جس استاذ نے وہ دیکھا افضل شاند ہمارے بھی تھے اس نے اسمبلی میں جو نتیجے نکالا تو اس وقت سنائے کہ فلان لڑکے نے یہ لکھا ہے کہ پیپل کا پتہ دیکھو زمین بھی گول ہے اس کو کیا سزا دے کسی نے کہا پٹائی لگایا کسی نے کہا مرغہ بنائے استاد نے کہا نہیں نہیں اس نے لکھا ہے لکھنے کی سزا پہ لکھنے میں دیں گے تو اس نے کہا میں نے اس کو زیرو دیا ہے صفت اور اوپر لکھا ہے اینک لگا کے دیکھو نمبر بھی گول ہے اسد رضا صحیح اچھی طرح غور سے پڑھے سے ہم کو بہت خوب نظر آ جائے گا بار بار پڑھیے اور اپنے بڑے کو داد دیجئے کہ کہاں سے نکال کے تمہیں کہاں لے گئے یو خا اللہ یہ جی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے اور لائے نہیں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو خادا یو خا دیو مفائلہ ہے طرفین سے ہوتا ہے فضولی اکبری خاصیات جنہوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں یہاں تجرید ہو گئی ہے تجرید واحک بڑھا یہ دھوکہ دیتے ان کو کیا دھوکہ دے گا ہاں جیسے یہ دو کباز ہے تو یہ ہر ایک کو دو کباز سمجھتے ہیں ولدینہ منو اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے جو ایمان لائے وہ مایا اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ انفصوم مگر اپنے آپ کو کیونکہ دھوکا ان پر پڑے گا وہ مایہ اور ان کو ادنا سمجھ نہیں شعور بہت معمولی سمجھ ہو جو جانوروں کو ہوتا ہے فی قلوبہم مرادون ان کے دلوں میں بیماری ہے مفسرین نے لکھ گئے مرض النفاق فی قلو بہم مرادن مرض القفر و فجور بھی ایک مرض ہے زد الحڈرمی بھی ایک مرض ہے مرض پر جب کلام ہوتا ہے اور طبیب حاضر ہو تو وہ تین چار نقطوں پر کلام کرتا ہے سب سے پہلے تشخیص کرتا ہے تشخیص کے معنی ہوا کیا ہے وہ ایک ساتھی کھانا کھا کے پیٹ سوج جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب دوا دیتے تھے ٹھیک ہو جائے دوا چھوڑ کے پھر وہی ایک اور ڈاکٹر نے سنا تو اس نے کہا وجہ معلوم نہیں کی نا جگر میں تکلیف ہے خرابی چنانچہ اس نے جگر کی اصلاح کی دوا دی بالکل ٹھیک ہو گئی وجہ معلوم جب تک نہ ہو کانٹا آپ نے نکالا نہیں ہے تو روزانہ درد ہوگا طبیب جب حاضر ہو اور وہ مریض کا مرض دے کے تو وہ چار باتوں پر کلام کرتا ہے سب سے پہلے تشخیص کرتا ہے بھائی یہ بھاگا بھاگا آیا گرمی کا موسم تھا ٹھنڈا پانی پی لیا اس کو شدید نزلہ زکام ہوا اس کا علاج نہیں کیا کھانستا تھا پیپڑے میں زخم ہو گیا زخم بڑھتے بڑھتے ٹی بی ہو گئی تشخیص پوری ہو گئی اب تبھی وہاں سے پکڑے گا وہ سے پکڑ گیا ہے پہلے شدید نزلے کا علاج کرے گا پھر پیپڑے کے ورم کی طرف آئے گا یہ ہے تشخیص تشخیص کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے تجویز کیا کھانا چاہیے چکنے سے بالکل بچے کیونکہ اس سے پھر گلے میں خراش ہوگی اور کھانسی بڑھے گی اور کھانسی سے سوراخ جو پیپڑے کا ہے وہ پھٹے گا پھیلتا جائے گا اسی طرح بہت ٹھنڈی چیزیں بھی نہ کھائے اور نزلہ زکام جو پیدا کرتی ہے وہ چیزیں بھی نہ کھائے تو یہ نہ کھائے نہ کھائے اس کو کہتے ہیں تاہ کیا کہتے ہیں؟ میاں پریز اور یہ دوالے یہ کیپسول لے یہ کیپ جو شربت پیئے اتنے دنوں تک یہ ہے تجویز طبیب جب ہاردک ہوگا تو طریقے سے چلے گا ایک ہی دوا لکھے گا اور نشانے پر بٹھائے گا اور غریب جب ہمارے جیسے کمزور ہوگا تو نزلے کے لیے ایک ہڈیوں کے درد کے لیے دوسری سردی لگنے کے لیے تیسری باپ پیٹ میں مروڑ کے لیے چوتھی کھانا ہضم نہ ہونے کی پانچویں بھوک نہ نر چھٹے و بابا اس کو پورا دکان سر پر رکھوا رہا ہوگا یہ بہت ساری دوائیاں دلیل اس بات کی ہے کہ جانتا نہیں حکیم طبیب غریب کبھی غصے ہوتے کہ کیا آپ ہماری ابرو ریزی کرتے بہو میں تو مریضوں کو تم سے چھڑاتا ہوں پھر قلوب ان کے دلوں میں بیماری ہے قرآن سنا نبی کی تعلیم سنی تس سے مس نہیں ہوئے یہ اسباب بن گئے اور بہت ہنسی مذاق اڑایا مخول کرتے رہے اس کے مریض بن گئے فضاد الحم اللہ پس بس بڑا دی اللہ نے ان کی بیماری یہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور بڑھتے جائیں گے وہ لہم عذاب و اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا کافر کے لیے کہا عذاب بڑا ہوگا ان کے لیے دردناک ہوگا جیسے کینسر والے مرتے ہی نہیں بس رلتے ہیں رلتے ہیں رلتے ہیں رلتے ہی تو اللہ حفاظت فرمائے بس بوڑھے ناطوان اس حد تک پہنچ جاتے ہیں گھر کے تمام افراد ہوتے ہیں ان کا جسم تک گل سڑ جاتا ہے اور زندے دعا کراتے ہیں کہ خدا آسان فرما یہ دردناک منظر ہے اللہ حفاظت فرما ہے عذاب علیم اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے کان کاٹے پھر اگلے دن ہاتھ کاٹے پھر کسی اور دن پیر کاٹے یعنی مارے لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنوں میں یہ درد پہنچانا تکلیف دینا اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بما کانو یک زبون بسب ان کے جھوٹ بولنے دی. یہ وجوہات ہے جو خادعون ایک وما مایش دو فی قلوبہ مرضون تین یک زبون چار اور آگے بھی پیچھے وجوہات اور ہے نمبر دس بدماشان منفقین وزاقیلحوم لاتف سدو فلرد اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو ملکوں میں زمین میں یعنی ملکوں میں قالو کہتے ہیں انما نما نخن ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں فساد کیا کرتے تھے مسلمانوں کو بھی دھوکا کافروں کو بھی دھوکا یہ فساد ہے اور وہ کیا کہتے تھے ہم تو چاہتے ہیں کہ درمیان کا ایک راستہ آ جائے نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے ہے نہ اس یہاں کی کہہ رہے ہیں نہ وہاں کہہ رہے ہیں اب بھی لوگ کہتے ہیں ہم نیوٹن ہیں کیا نیوٹن نیوٹل بنے ہوئے ہیں منافق کہو کہ ہم منافق ہیں مومن ہوتے تو آپ کا مشرب عقیدہ ایمان بالکل واضح ہوتا ہے اللہ یاد رکھو ان مفصد یہی فساد دی ہے ولا قلعہ اے شور لیکن ان کو سمجھ تک نہیں وہ ذاکیل الحمن جب ان سے کہا جاتے ایمان لے آؤ کمان عامن الناس جیسے ایمان لائے ہیں اور لوگ الناس میں الفلام محود ہے وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے تھے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے تو صحابہ ایمان کے معیار ہے تو حق کے معیار ہوئے اعمال کے معیار ہے یہ لکھنا منشور میں کہ صحابہ کو بھی معیار حق نہ مانا جائے سری غلط اور رسک کے ناکارہ قلم کی لکھائی آلو کہنے لگے منافق انو امنوں کیا ہم ایمان لائے کما من صفہ جیسے ایمان ہی لائے ہیں یہ بے وقوف صفحہ کی جمع ہے اور یہ فقہا فقی کا زد ہے فقی فقہا دانش مند اور اس کے مقابلے میں بے خبر دین اور فہم نہ رکھنے والے صفحہ تو صحابہ کو اعتراض کرنا اور انہیں کچھ فہم سمجھنا یہ منافق کی پہلی نشانی ہے تو جس فرقے یا فرد کی تحریر یا تقریر سے صحابہ کے لیے ناموزون کل میں نکلا ہے وہ ایمان پر نہیں رہ سکتا نہ وہ کبھی ایمان پر مرے گا شیخ شبلی سے مرکوم ہے من آبا آدم میں نہ صحابہ ماں آ جس نے کسی بھی صحابی میں عیب نکالا وہ کبھی بھی ایمان پر نہ تھا اور نہ رہے گا اللہ یاد رکو نہ یہ منافق لوگ جو صحابے پر اعتراض کرتے ہیں امن صفحہ یہیں بے وقوف ہے ولا کلّہ عالم لیکن یہ جانتے نہیں وہ ادھر تو تفصیل بھی کی ہے تفیف ادھر تو تفہیمات شاید ہے پردے شائع ہے سود لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے بہت کچھ لکھنا دلیل علم کی نہیں ہے کبھی جہل کی دلیل ہوتی ہے لایا علم غرض دین سمجھ نہ سکے تو یوسف علیہ السلام کو لکھا کہ وہ مسولی نہیں کی طرح تھے ڈکٹیٹر تھے داود علیہ السلام کے لیے لکھا کہ وہ بری سوسائٹی سے متاثر تھے تفیمات جلدو سفید ایک سو سنتالیس. نوح علیہ السلام کے لیے لکھا کہ وہ ایمان کے بیار سے گر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا وہ جلباز فاتح کی طرح تھے یونس علیہ السلام کے لیے لکھا کہ ان سے فرض منصب نبوت میں کوتاہی ہو گئی تھی معاذ اللہ وسفر اللہ لا لم حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کو نشانہ بنانے والے اور ان پہ اعتراض کرنے والے کچھ بھی نہیں جانتے بلا کہ لا لم تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرات صحابہ کو معیار حق کو ایمان جانتے ہیں ان کو ہراول دستہ مانتے ہیں اور ان کو پیغمبر کی سچائی کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور ان کو دین اسلام کا موجز مانتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا مجدہ اور خوشخبری ہے ویزا لق الدین آمن اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے منافق خالو کہتے نہ ہم تو آپ کی طرح ایمان لائے ویزا خلو اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں علاشیاتی نہم اپنے سرغنوں کے ساتھ معلو کہتے ہیں ان ماکم ہم تمہارے ساتھ ہیں ان مانح مستحض بے شک ہم تو مسلمانوں کا مخول کرتے معذ اللہ اللہ تحض بہم اللہ ان کو ان کے مخول کی سزا دے کے رہے گا یہ مشاکلت سوری ہے مقدم مراد نہیں معاد مراد ہے اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اللہ ان کے ساتھ مخول کرتے ہیں سزا دے گا وہ ہوم اور انہیں کھینچتا ہے فی تو ان کی سرکشی میں یا مہون سرگردان رہے گی اولا اکلزی نشترؤدلال طبل ہوتا یہ وہ لوگ جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں ہدایت تو صحابہ جیسے ایمان لانا تھا ہدایت تو صحابہ کا احترام و ادب کرنا تھا ہدایت تو صحابہ کرام پر اعتراض نہ کرنا تھا تو انہوں نے گمرائی لی اور ہدایت چھوڑی یدین یعنی صحابہ کو جنہیں خدا نے معیار بنایا ان کو معیار نہ سمجھنا فمار بے حد تجارت ہو یہ کیوں یہ سیاست ہے یہ تجارت ہے تاکہ بہت سارے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو ہمیں ووٹ دے اور ہم کامیاب ہو جائے نتیجہ یہ نکلا کہ سفید ہستی سے مٹ گئے اور مرض بڑھتا گیا جھو جھوچھو دوا کی مریض عشق پر رحمت خدا کی ہمارا بےحد تجارت ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی ان کی یہ تجارت جو دین پر سودا بازی کرتے ہیں جو صحابہ کی عزت و ناموز بیچتے ہیں جو توحید و سنت کے مقابلے میں شرک و بدعت کے سامنے سر جھکاتے ہیں وما قانو مختدیب اور نئی ہدایت پر آنے والے ہیں مسلح فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون صم بكم من عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 وَلَو شَاءَ اللَّهَ رِمْ رِمْ ان اللہ گل قَدِيرٌ سورہ حق اکتالہ کی علوہیت کے تعارف میں تھی اور نزول نمبر پانچ ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کی پہلی صورت ہے سورت میں الوحیتی باری تالا کے اشرح اسامی ہے پانچ ظاہر اللہ رب رحمان دہیم مالک پانچ مضمرن معبود مستحب ہادی منہم مدین اور سورت میں فرق ثلاثہ کا بیان ہے انعام یافتگان ایک عزب والے دو اور غلارت والے تین صورت ممتاز ہے تعارف الوعیت میں سورت ممتاز ہے اسامی ظاہرہ اور باطنہ میں صورت ممتاز ہے تعبد و استعانت کے بیان میں اور سورت ممتاز ہے کہ منعمول اور منکرون دونوں تین قسموں میں بیان فرمائے گئے ہیں سورت میں سراط مستقیم کی طلب کی گئی تھی اس کا ایک جواب دیا گیا کہ ذالقل کتاب الارئی بفی سورہ بقرہ مسائل سمانیہ میں ہیں چار مسئلے اصالطن ہیں اور چار لاحقن ہیں توحید ابتدائی سو آیات کے قریب میں اس کے بعد رسالت کا مسئلہ ہے پھر جہاد و انفاق ہے کتاب کی صداقت ایمان بالآخرت تنظیم اور آداب تین ان کے فوائد و نتائج کے طور پر ہے تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل السیاست المدنی فاتحہ کے اخیر میں دو ناپسندیدہ فرقوں کی مذمت کی مغدوبین اور دعلی بقرہ کے شروع سے ہی انہی دو ناپسندیدہ فرقوں کو زم کے ساتھ یاد کیا کافرین اور منافقین فاتحہ کے اندر مومنوں کا نام تھا انعام یافتگان سورہ بقرہ میں ان کا نام پڑ گیا باقاعدہ مومنون مسلم منفقون من مفتون اور مفلحون سورہ فاتحہ کی ابتدا مصدر کی ہم سے ہم کا ایک مظہر نزول کتاب ہے زالکل کتاب العرب وفی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان تھا اس میں بتایا کہ ربوبیت کاملا اور ربوبیت ظاہرہ اور باہرہ نضول قرآن کی شکل میں ظاہر ہے ظالکل کتاب العری بفی المتقی سورہ بقرہ مصدر ہے عروف مقطعات سے جن کے متعین معنی اور مطالب عزرو حکمت الہیہ عباد کو تعلیم نہیں کیے گئے اور وہ تصور کے مکلف ہے تاہم بعض مناسبات جو غیروں کے منہ بند کرنے کے لیے کامل و اکمل رجال علم نے بتائے ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر ہوا ہے ہاں یہ ایک سربست راز ہے اور شاید ان علوم کی طرف اشارہ ہے جو سورت کے اندر موجود ہوتے سورہ بقرہ کی ابتدا میں اوصاف مومنین ہے اور صداقت کتاب ہے جو معجزہ ہے فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذالک الکتاب لا الارئی وفی مومنین کے پانچ اور صاف ذکر فرمائیں کہ یہ نماز کے پابند ہوں گے انفاق فی اللہ کریں گے اور آسمانی وحی اور موجودہ وہی ایمان لائیں گے آخرت کی یقین کریں گے یہی لوگ کامیاب ہوں گے اولائے قبل مف جہور <تصفح> بعض علما نے لکھا ہے کہ فلاح کی دو قسمیں ہیں اور ایک دنیوی ہے اور ایک دینی ہے دنیا کے اندر جو فلاح ہے وہ زفر ہے اور ادرا کے بغیا ہے کامیابی اور مراد پانا کامیابی اور مراد پانا اور دینی فلاح بقا ہے غنا ہے عزت ہے بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ حیات دنیا بقا گینا اور عزت یہ دنیاوی فلاح ہے اخروی فلاح بھی چار چیزیں ہیں بقا بلا فلاح وہ غین بلا فقر وہ عزل بلا ظلم وہ علم بلا جہر و تراغب صف 385 جس طرح سور فاتحہ کے اخیر میں تین فرق کا بیان تھا انعام یافتگان تو ان کو موصوف فرمایا ایمان اور اعمال کے ساتھ بقرہ کے اندر اور مغدوبین اور ان کو ذکر کیا کافرین سے ان الزین کفرو اور نہ ان کو ذکر کیا من سے امنا آمنا وبلی آخر الاخر وما بو مین منافقین کی دس نشانیہ متعین کی یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ دوکھا دینے والے ہیں یہ شعور نہیں رکھتے یہ دل کے مریض ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مسد ہے یہ صفحا ہے یہ لایا لمون ہے یہ مستحدون ہے تو نتیجن یہ خاسرون ہے فمارا بہ تجارت ہما کانو محتین فمارا بے حت تجارت ہم میں ایک حکمت کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ نفاق کسی شبے کے بنا پر نہیں ہے نفاق کسی علمی دلیل کی طلب یا تردد میں نہیں ہے ہر عالم کو اجازت ہے کہ وہ دلائل پر غور کر لے اور دلائل میں قوت اور ذوف کا لحاظ کر لیں بلکہ یہ ان کی ایک سیاسی چال تھی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آسودہ اور ترقیافتہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی ایک پارٹی اور گروہ کے نہیں ہیں ان کے اس سیاسی چال کو ایک تجارت سے کشمیری دی فمار بے حد تجارت وبا کاروباری یہاں ایک اشکال ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے وہ یہ کہ تجارت محمود ہے کہ مضموم ہے تو مضموین کو محمود کے ساتھ تشوی کیوں دی گئی فمار تجارت اجمالی جواب یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں تجارت اور لین دین کو ترجیح نہیں ہوتی جس کاروبار اور تجارت سے دین متاثر ہوتا ہو وہ ناجائز ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے کامیاب مسلمانوں کو کہا ہے ہل انبے کو ملا تجارت ان تن جی کو منظام دی کہ ایسی تجارت بھی تو ہو سکتی ہے جو آخرت بنائے اور جو ہدایت میں استقامت دلائے اور پیغمبر نے بھی کہا ہے اتاجر اسادق الامین وہاں لمبیا ایوس صدیقی نے وہ تاجر جو سچا ہو دیانت دار ہو اس کا حشر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اور پاک بازوں کے ساتھ ہوگا ان کے اور پاک لوگ تجارت کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں رجال اللہ تلہیم تجارتوں والا بے ذکر اللہ یہ وہ کامل لوگ ہیں جن کو کوئی تجارت خدائی فکر و ذکر سے آگے پیچھے نہیں کر امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے افضل الحرفہ تجارت فرمایا ہے کہ آدمی دنیا میں اگر مشغول ہونا چاہے اور اس کو کچھ دنیا کی ضرورت ہو تو وہ بہتر ہے کہ تجارت اختیار کر لے جبکہ امام شافی اور احمد ابن حنبل کے ہاں افضل الحرفہ وہ زراعت ہے <تصفح> ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے انفکو مما کا سب تما احردت حرج اخرج نالم نلال تجارت کو پہلے ذکر کیا زراعت کو بعد میں ذکر کیا حدیث ترویدی میں ہے من دت دنیا فلیت تجر جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت اختیار کر وہ بنارا دلاخرہ فلے تضاکات جو آخرت چاہے وہ دور بیٹھ جائے اس نے بھی ہاتھ نہ ڈالا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باسط سے پہلے تو تجارت فرمائی ہے بی بی صاحبہ ام المومنین القبرا خدیجہ ان کے معلومتہ تجارت لے کے شام دو تین بار گئے جس میں ان سے روابط ہو گئے اور حق ہکتعلی نے وہ اسلام کے لیے سہارے کا سبب بنایا اور مکے کی وہ مالدار ترین خاتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیع حیات بنائی گئی باسب کے بعد پیغمبر نے کوئی تجارت فرمائی بظاہر کوئی دلیل یا نص اس بارے میں موجود نہیں ابو بکر صدیق بھی جب خلیفہ منتخب ہوئے تو فرمائے کہ میرا کام تو اتنا تھا کہ بال بچوں کا پیٹ بھر دے گا لیکن اب مسلمانوں کے کام کرنے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر صحابہ نے آپ کے تیس درہم مہینہ مقرر کیا روزانہ ایک درہم ایک, درہ ایک دن خواہش کی کہ جی چاہتا ہے کہ حلوہ کھائے تو اہلیہ نے کہا تنخواہ میں سے دو درہم بچے کہیں تو حلوہ پکاؤ اٹھائیس درہم سے ہمارا مہینہ گزرتا ہے تو آپ نے میری منشی کو طلب کیا اور ان کو کہا اگلے مہینے سے اٹھائیس کو اہلیہ نے بتایا کہ اٹھائیس درہم یا دینار سے ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں علماء نے اس سے استقبال کیا ہے کہ جواز تنخواہ ادا ضرورت ہے اگر کسی عالم یا فقی یا مفتی کی ضروریات اللہ اور مواتین سے پوری فرماتے ہیں تو بہتر تنخواہ نہ لینا ہے اگر اگرچہ جی جواز پھر بھی فمار بے حد تجارت جو لوگ دین کے مقابلے میں اور دین فروشی اور ضمیر فروشی کے کاروبار کرتے ہیں وہ مزداق ہے فمار بے حت تجارت مشہور ہے کہ آم امام, امام اعظم امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے لیکن امام کا معمول اس طرح تھا کہ وہ رات بھر جاگتے تھے شب بیدار تھے بڑے فجر کے بعد سے زور تک درس دے دیتے تھے زور سے اثر تک آرام فرماتے تھے اور اسی دوران شاید تجارتی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اس سلسلے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ال اقتصاب رزق رست حلال رزق کمانے کے دینی طریقے اور وجوہات اور دلائے شمسل میں سر نے اس کی شرح لکھی ہے لیکن افسوس کہ اصل کتاب اپنی شرح کے ساتھ ملا دی شیخ عبد الفتابہ نے بھی ماتم کیا ہے کہ شرخسی تم نے اقسام کیا ہے یا ظلم کیا ہے حضرت امام محمد کی جو عبارات تھی وہ ممزوج ہو گئی ہے مل گئی ہے شرح میں اور متن جب شرح میں مل جائے تو نقصان شدید ہوتا ہے تاہم جو شخص اس وقت ال پھر رزقل مستطتاب دیکھنا چاہے وہ شمس المہ کی کتاب کتاب القاصب الدیث معذکری محد سارام پوری سم مہاجر المدنی و المتوف جنہوں نے تبلیغ نصاب اور فضال سازقات لکھی بہت بڑے عالم تھے معت امام مالک کی شرع کی عوج ظلم سالک سترہ جلدوں میں بخاری کی ایک تعلیق کی ہے اور اپنے والد کے ذریعے حضرت گنگوئی کی تقریر بخاری لکھی لامے اور دراری دس جلدوں میں اپنے استاد شیخ کی معاونت کی شرح ابو داؤد بذل لکھوانے میں بیس جلدوں میں کتاب العمر کتاب الحج علیحدہ علیحدہ جلدیں اور حضرت گنگوئی کی تقریر اپنے والد کے واسطے سے تھرمنی شریف پر کو کبو کے نام سے شیخ میں جمع کی شیخ کے علوم میں برکت تھی بہت زیادہ آخری عمر میں ذکر و اسکار اور تبلیغی ہلکے اور یہ سارے نظام پورے عالم میں میں نے خود دیکھا ہے شیخ تشریف لا رہے تھے پلنگ پر تھے مسجد نبوی میں امام مدینہ صالح عبد العزیز پولیس سے چھوٹ کر حضرت شیخ کے پلنگ پہ گئے اور باقاعدہ حضرت کے ہاتھ پیر چھو میں شیخ نے ان کو ہاتھ سے منع کیا روکی کی کہ آپ کب لوکاب ہے امام مسجد نبوی ہے انہوں نے کہا انت الویز کو ملا کر میں ایک ناکارا کمزور شاگرد ہوں شیخ بڑے طویل القات ہے جی یہ آخری یہ آم تھی فمار بےحد تجارت ہوں مما کانو بہت آدمی جب تجارت کرنا چاہے تو دین کی تجارت کریں یعنی دین کمائے اور دین کو اصل بنائے اور دنیا اس کا تابع کر حضرت کرضرت اقدس فقی الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ادارے کے سالانہ جلسے میں رات کے ڈیڑھ بجے حضرت کی تقریر شروع ہوئی تو فرمایا جب داستار کا وقت آتا ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہو لیکن جب قاضی اور قاضی القزات اور مفتی رکھنے کا وقت آتے ہیں تو ایک بھی نہیں ملتا ایک فرمایا کس سوراخ میں دباؤ برباد ہو کے نکل جاتے ہیں کہاں جاتے ہو کدھر ہوتے ہو پڑھنے کے بعد پھر خود ہی فرمایا کہ اغراض دنیا جب علم پر غالب آ جائے تو پھر دین کا موقع اللہ چھین لیتا ہے طلبہ اچھی طرح آئین دین میں دیکھ لیں کہ انہوں نے جو علم اور دین پڑھا ہے اس میں تو انبیاء اور مرسلین مقتدہ ہیں اس میں تو مالداران مقتدہ نہیں ہے تو بہت زیادہ مال کمانے کی فکر کرنا ہے اس کی کوئی عادت نہیں میں <سؤال> جب ہرامین جاتا ہوں تو وہاں جو واقف دوست ہیں محسنین ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دے آپ کے مدرسے کے لیے کام ہو جائے گا تو میں ان سے کہتا ہوں مدرسے کا کام یہ ہے کہ میں کعبے کا طواف کر کے دعا ماروں اور با جماعت نماز پڑھوں ابتدائی صفوں میں آ کے جس طرح میری توفیق اور صحت اجازت دے دی باقی مدرسہ میرا پاکستان میں ہے اور پاکستان کے مسلمانوں میں اتنا جذبہ اور غیرت ہے کہ وہ بہترین تعاون کرتے ہیں اور مجھے ضرورت نہیں ہے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ مقام دے کہ میں یہاں کعبہ اور مسجد نبوی آ کے یہاں کے لوگوں میں بانٹ ان سے لینا نہیں ہے دینا ہے ان بڑے حیران ہو تو مجھ سے ایک نے پوچھا بہت زیادہ مالدار اور میں نے کہا حدیث شریف پڑی نہیں تم نے نا الغنا وغن نفس دل مالدار رکھنا پڑتا ہے پختوں کی وجہ سے غریب خدائی کے نو دلچ آگے فقیری اور غریبی تو آتی رہتی ہے لیکن انسان کو غیرت اور استقامت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہمارا بے حد تجارت ریب تجارت کے نفع کو کہتے ہیں ایک ایسا سودا جس میں اصل سرمائے پر فائدہ مانگتے ہیں وہ بے مرابحہ کہلاتا ہے اور ایک ایسا سودا جس میں برابر سرابر لین دین ہوتی ہے وہ تولیہ کہلاتا ہے ریب ارباح میں زکات ہے یا نہیں مستقل عنوان ہے حدیث اور فقہ فوائد میں ہمارا بےحد تجارتہم ہم بما قانو مختدی تجارت یا زراعت دنیا کمانے کے ذریعے ہے دنیا میں جب آدمی رہے گا تو دنیا کی بھی ضرورت پیش آئے گی حلال طریقے سے جائز طریقے سے ہم کسی پر یہ پابندی نہیں لگاتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو ہم کہتے حرام نہ کرو ناجائز نہ کرو اور وہ دینی حق ہے دین نے یہ حق دیا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے انگریزی پڑھو انجینئر بنو اعلی ڈاکٹر بنو بہترین قانون دان بنو پولیس افسران بنو فوج کے عمدہ عہدوں تک پوائنٹ ہم کس نے روکا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ آجس آج اس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو چونکہ منافقین نے بہت بڑی شرارت کی تھی ایمان پر سودا کیا تھا اور اس کے لیے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا استحضا کرنا افساد کرنا پاکان زمانہ پر اعتراض کرنا ان کا اقتدار نہ کرنا انہیں معیاری ایمان اور معیار حق نہ ماننا اللہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان کے تمام نظام کو صفر کر دیا جب ایمان نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب بیٹے بیان کرنے لگے کہ ہمارا بھائی یوسف بسر کا بادشاہ ہے اور ایسا اور ایسا اور ایسا, اور ایسا, اور ایسا ان کا عہدہ ہے ان کی عزت ہے ان کی شہرت ہے ان کا حسن ہے ان کے کمالات ہے یعقوب علیہ السلام نے درمیان میں ٹوک کر کہا مومن بھی ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا حضرت پیغمبر مرسل ہے آپ نے کہا المت نیما اب خوشی مکمل ہو گئی نئے سب کام فضول ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں تفصیل خرطبی اکلیل ابو بکر انتردوشی کی فمار بے حد تجارت ہوم وما قانو کچھ فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت اور نہ یہ رائے راز پر رہے مسل و ہوم مثال ان کی کافروں کی اور منافقوں کی, کی کیونکہ ان دلین کفرو سے کفار ہیں اور مینندا سمی قولو سے منافقین کا بیان ہے کمسلوی مانن اس شخص کی سیے استحکنارا جو جلائے آگ فلم اغوات ما ہو لہو جب روشن کر دے آگ اس کے ارد گرد کو ماحول مانا ارد گرد کی کائنات ارد گرد رہنے والے لوگ نور تو ختم کر دے اللہ اس کے ان کے نور کو وہ ترک ہوم اور چھوڑ دے ان کو فیض الومات اندھیروں میں لا سرو نہ دیکھتے ہو جیسے ایک شخص دشت اور جنگل میں آگ چلائے اور اس آگ کے شولوں کی روشنی میں کچھ لوگ اٹھنے لگے ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ ہمیں راستہ ملے گا لیکن وہ آگ اور اس کا شعلہ وہ تو بہت عارضی ہے تھوڑی دیر بعد بجھ جاتا ہے یا اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور یہ جس طرح حیران پریشان یہی حال منافقوں کو کیے یہی حال کفار فار کیے اس میں تین قول ہے پہلا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں دونوں کی ہیں اور مشترک بمزوج ہے دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں مثالیں منافقوں کی ہے منافقوں کا معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے وہ تمثیل کے ذریعے سمجھا جاتا ہے اور اس عنوان کا اس بیان کا عنوان ہے ا تمسیل سمجھانے کے لیے مثال دی گئی تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی مثال جو آپ کے ساتھ ہے یہ تو کفار کے اوپر منطبق ہے اور دوسری مثال جو پانی کی ہے یہ منافقین پر منطبق ہے فخر رازی کا یہ خیال ہے مثال ان منافقوں کی مان مثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جو جلائے آگ ایک آدمی ہوتا ہے وہ آگ جلاتا ہے ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو کام شروع کرتا ہے پھر سب اس کے سہارے میں اور اس کے سائے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں بعض مفسرین نے کہا ہے اس تو کا جس نے آگ جلائی یہ دین کا دائج اس طرح دین کی دعوت کرتا ہے عربستان میں قدیم زمانے کے اندر سخی لوگ رات کو مختلف راستوں میں آگ جلاتے تھے تاکہ بھولے بٹ کے قافلوں کو راستہ ملے حضرت بوسا علیہ السلام کا تذکرہ صورت تو نمن و خصص میں ہے کہ حضرت نے جب آگ دیکھی کسو انی آنس دو نارن لالی آتی کم منہا بے قبر سن او اجدو الار ادا آگ نظر آ رہی ہے راستہ بھی پتہ کر لوں گا اور تمہیں ضرورت ہے سیکھنے کی تو تم اس کی روشنی میں اور تپش میں سیک بھی جاؤ کیونکہ انہیں ضرورت پیش آ رہی تھی خواتین کی تکلیف ان کو آ رہی تھی استاؤ کا دا وقع کہتے ہیں ایندھن کو خشاک تھا خشاک داتر لوئے مل من کر لکھا کا رہمان بابا کہتے اتنے بڑے مہمان جب گھر لے جاتے تو اپنا گھر بھی پہلے صاف ستھرا کرو مہمان کی مہمانی میں پچاس سنتیں ہوتی ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہو آپ کے برتن صاف ہو آپ کا گھر صاف ستھرا ہو آپ کی گلیاں اچھی ہو استا دلبل وقا یعنی اس نے چاہا کہ آگ بنے ماحول روشن ہو جائے شعلے پیدا ہو جائے روشنی ہو جائے فلم جس وقت آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد کو ذہب اللہ بنور اللہ ختم کر گیا ان کے نور کو صحابہ بھی کا ایک مانا ختم کرنا بھی ہے لے جانا بھی ہے ذہابہ یا ذہابو تو ویسے جانے کو کہتے ہیں لیکن اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے سیلا سے سیلاب و حروف جو اس کے ساتھ لگتے ہیں آپ کے ہاں وہ کہلاتے ہیں ہیلپنگ ورڈس ایگزیلری ورڈس امدادی حروف اور امدادی کلمات امدادی جیسے آن این ٹو یہ سارے امدادی ہے یہ کسی لفظ کے ساتھ لگتے ہیں تو اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے رغبہ لئی ہی آشک ہو گیا رگ فی ہی مر بیٹھ گیا رگ بان چھوڑ گیا رغب بہی ہی چاہنے لگا تو اللہ اور فی من اور الا کے ساتھ رغبت کے اطراف تبدیل ہو گئے سی بوے نے الکتاب کے اندر ایک مبحث کی ہے اس کا نام ہے کتاب السیلا کس لفظ کے کس حرف کے بدلنے سے مانا آگے پیچھے ہوتا ہے استاد نہ کے اندر سلے بتاتا ہے سمجھاتا ہے کافیا میں شرجاوی میں کہ یہ اس کا سلا ہے اور اس سلے کی وجہ سے لفظ تبدیل ہو گیا ہے یعنی مانا دوسرا ہونے لگا ہے مثال ان منافقوں کی اور ان کافروں کی مانند مثال اس شخص کی سی ہے جو جلائے آگ جس وقت روشن کر دے آگ اس کے ارد کو ختم کر دے اللہ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دے ان کو اندھیروں میں نہ دیکھتے ہوں کچھ بھی اندھیرے میں کیا نظر آ رہا ہے اچانک بجلی چلی جاتی ہے ہم جہاں ہوتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں ہل نہیں سکتے ہاں موبائل والوں کے پاس اس میں روشنی ہوتی ہے لیکن موبائل پر بڑی ساخت گرفت ہے اقسم لوب میں طالب علم یہ حضرات پابندی فرمائے احتیاط کرے اگر اتنے سارے ہزاروں آدمی موبائل استعمال کرے تو ہر وقت موبائل مارکیٹ کا نقشہ ہوگا دورے تفصیل کا کچھ بھی نہیں ہوگا بالا کوٹ میں جلسہ تھا مغرب کے بعد تھوڑا دیر ہو گیا اور تقریب جاری تھی اتنے میں بجلی چلی گئی ہر شخص نے موبائل سے اٹھایا اور ایسی روشنی ہو گئی کہ میں خود دنگ رہ گیا بالکل اللہ ہوگا میں نے کہا تھا کہ موبائل فتنا اکیلا زمان ہے فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور بہت زیادہ کھول بھی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں نا کسی مسجد میں نماز کے اندر موبائل بجنے لگے ہر شخص کا موبائل بجا اور لوگوں کے پاس تو ہر طرح ساز ہوتا ہے ٹنگار ہوتا ہے ٹنگ ٹکور ہوتا ہے لوگ لوگ اتنا اخلاق اور عقل نہیں رکھتے کہ جیسے ساز گانا سننا حرام ہے موبائل میں ڈالنا بھی حرام ناجائز جائے تو امام صاحب بہت غصے ہوئے نماز کے بعد جیسے اس نے دعا میں کہا کہ یہ جتنے لوگ موبائل کھلے رکھے ہوئے ہیں جو نماز میں بجنے لگے اسی کے ساتھ اس کا موبائل بھی ٹرائٹ رہیں ٹر تو وہ دعا چھوڑ کر موبائل کو پکڑنے لگے جیسے کوئی بدکتے ہوئے بیل کو پکڑتا ہو پہلے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ضروری ہے اپنا نقشہ بھی ٹھیک کرو انسان بنو دوسروں کی اسلحہ بعد میں پہلے اپنی اصلاح مجھ سے خود ایک دفعہ ایک بڑے مجمع میں بہت بڑی کائنات کی وہ نماز میں پڑھا رہا تھا نماز میں خیال ہوا موبائل کھلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی کو پتا ہو کہ دو منٹ بعد قیامت قائم ہوگی ایسا لمحہ تھا وہ نماز میں نے پڑھا لی اور جیسے ہی میں نے نکال کے بند کرنے لگے تو ٹرین کی آواز آئی لیکن اس کی آواز سے پہلے ہی میں نے اس کا گلا بھوک دیا خطرناک چیزیں عبادت میں خلل ڈالتی دی اللہ بعض اوقات دین کی ایک ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہے ظاہر بات ہے ایک جگہ بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو پولیس راشی افسران نے گرفت میں لے لیا عید کی رات تھی مجھے اطلاع ملی اچانک اس پولیس کا جو بڑا ہیڈ تھا اس کا نمبر موجود تھا میں نے فون کیا تو ان کی اہلیہ نے اٹھایا مجھے کہا آپ کون ہیں میں نے بتایا کہ میں پوچھتی ہوں وہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عقل اخلاق شرافت بھی زیادہ ہوتی ہے فوراً فون اٹھایا کہ لوگوں کے کل عید ہوگی اور ہماری آج ہوگی میں نے کہا یہ سورج حال خا ابھی دس منٹ میں دیکھے آپ دوسرا نقشہ دکھاتا ہوں آپ کو تو خود ہی فرمایا کہ حضرت اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز کتنا قیمتی ہے ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تین چار دن چھٹی ہے یہ غریب ویسے ہی رول جاتے ہیں افر اللہ سومن یہ بہرے ہیں سو من جمو جیسے بوکمن جمو اکمن اور ہوم یون جمو آما ہوم سوم ہوم بک من ہوم ہوم اس کی ضرورت نہیں رہی یہ بہرے ہیں یعنی حق کو سنتے نہیں اور یہ گونگے ہیں حق بولتے نہیں اور یہ اندے ہیں حق کے دلائل کو دیکھتے نہیں فہم لائر جو پس یہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے اگر وقت پر حق کی بات سنی جائے حق کی حمایت کی جائے اور حق کے دلائل اور براہین پر نظر ڈالی جائے عادت الہی ہے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے جس طرح پہلے فرمایا ختم اللہ علاقوب ہے اللہ نے ان کے دلوں پر موہرے لگائی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے دے تین سزائے وہاں دی اور چوتی عاقبت بیان کی والا بناسی یہاں بھی فرمایا یہ بہرے ہیں ایک یہ گونگے ہیں دو یہ اندے ہیں تین اور نتیجہ کیا ہے فہوم لا جو او کسوئی بمبنت سمائے یا ان کی مثال مانند موسلدار بارش کی ہے آسمان کی طرف سے بارش تو آسمان کی طرف سے فضا کے اندر اللہ تعالی نے بادل پیدا کیے زمینی پانی بخارات کی شکل میں مسلسل اٹھ رہا ہے مسلسل اٹھ رہا ہے اوپر جا کے جمتا ہے ایک کائنات جس طرح آسمان زمین درمیان میں بادل ہے اللہ ہو پائلٹ اعلان کرتا ہے فضا میں کہ ہمارا جہاز بادلوں کے لپیٹ میں ہے مسافروں سے معذرت ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ لڑکیاں کائیں گے کیونکہ جہاز ہچکولے کا رہا ہے جہاز کا تعلق ہوا سے اور ہوا کا کوئی اعتبار نہیں کتنا بڑا سانحہ پیش آیا توبہ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور جہاز کچھ عجیب طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا لمحوں میں موت اور آخرک سامنے کر دیتا ہے گرو ہاضم اللہ کھانا تقسیم ہوتے ہوتے روک گیا وہ جو جہاز کی لڑکیاں ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ گئی میں چیف پرسر کو بلایا میں نے کہا خیریت لیا کہا پائلٹ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میرے پاس دوبارہ آیا کہا پائلٹ بہت پریشان ہے آپ کو یاد کر رہا ہے اٹھ نہیں سکا میں فورن سیٹ سے اٹھ کے ان کے پاس گیا اس نے کہا یہ نئے جہاز ہے اور میں نیا پائلٹ ہوں میں نے دل میں سوچا وہ مصیبت کہی دوسرا جہاز آ رہا ہے مجھے ٹاور سے بار بار کہتے ہیں کہ پانچ ہزار فٹ نیچے ہو جاؤ یا اوپر ہو جاؤ میں جب جہاز نیچے کرتا ہوں گر رہا ہے کچھ کلمات پڑھ لو کچھ اللہ سے دعا کرو میں کھڑا رہا جو مناسب تھا وہ کلمات پڑھے میں نے کہا آپ بسف اللہ کرے جس طرح آپ کا فن ہے اس طرح نیچے کرے اس نے نیچے کیا اور تھوڑی دیر بعد پھر اٹھا اور پیروں پہ سر رکھنے لگا اور ہاتھ چھونے لگا کہتے ہیں ہمیں تو بہت تکلیفیں پیش آتی ہمیں یہ بتائے میں نے کہا اللہ سے مدد مانگنا اس میں کیا پیچیدگی ہے وہ پھر یہاں بھی ایک دفعہ آیا کچھ کلمات میں نے لکھ ہی دیے اس کی تسلی کے لیے تو جہاں صرف یہ نہیں کہ آدمی دو گھنٹے میں پشاور پہنچ جاتا ہے اسلام آباد کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ عالم آخرات ہی پہنچ گیا توبہ <laughs> مارنا کے ساتھ بے رسمل خان جا رہے تھے یہاں سے کوئٹہ کوئٹہ سے روب روب سے ڈیرا اور یہ پورا پہاڑی راستہ ہے تو راستے میں ذرا تکلیف تھی بات ساتھیوں کو اور گراری پیش آئی مارنا بھی غمگین ہے بہت ظاہر نہیں کر رہے تھے جب بے رسم الخان اترے تو مجھے کہا میرے بھی اس جہاز میں اول زبر توبہ ہے بیکار جہاز ہے بےکار راستہ توبا توبہ انسان کی زندگی واقعی جیسے یہ پرندے کا پر فضا میں اوڑتا ہے نا بڑا نظر آتا ہے تھوڑی دیر بعد جب ہاں بند ہو جاتی ہے اور نیچے گر جاتا ہے ہمارے بزرگ ڈاکٹر ہے اس نے ایک دن عجیب واقعہ سنا ہے کہ میرے بھائی ہے وہ کہتے ہیں لالا میں نہ حج کروں گا نہ عمرے کے لیے جاؤں گا کیونکہ وہی جہاز جاتا ہے وہی جہاز پہ تندر گرتا ہے تندر آسمانی بجلی تو میں نے کہا فضا میں ہر وقت پانچ منٹ میں ایک لاکھ جہاز ہوتے ہیں تو حادثات تو کئی دس بیس سال میں ایک آدھ ہوتا ہے روز تو نہیں ہوتا کیا لالا بجائے میں نے تندر ورزی گیا اور زنظم پر چودہ خبر جدار کم دہنا ذہن پر گئی تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا یار یہ لالا میرا بڑا بھائی ہے اس پر ہٹ تو فرض ہے تو میں نے ویسے کسی بہانے سے افریقہ روانہ کیا میں نے کہا یہ اور راستہ ہے اس میں بادل بادباران کچھ بھی نہیں ہو تو چلو دیکھتے اب خدا کا کرنا یہ کہ جب آدھا راستہ ہو گیا تو آدھا باقی تھا تو جہاز بادلوں میں اور بادلوں کے گن گرج میں چمک دمک میں گرفتار ہو گیا اور ایک زور کا گڑھ ہو گیا اور ایسا نظر آیا جیسے ہم خالی سیٹوں پر بیٹھے ہیں جہاز کا چھت اڑ گیا اے لالا مانا تنوع ہو گرا غلط اندر پہ پر پریوت میں استادہ بداخلا فضیدری و شروع کر رہا خدا داخلا روک کا خود بد اندر پریوت ہو رہا ان کو والے کہتے ہیں جو ڈر سی وہی مر کچھ <laughs> دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز پر کندر گر گیا لیکن ہمارے پاس سامان تھا اللہ کا فضل شامل حال تھا وہ کسک گیا اور جہاز کا کوئی نقصان نہیں ہوا یہ خراش تک نہیں آیا ہم اپنے منزل مقصود کو عام روٹین ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے ہم مسافر آرام تسلی سے بیٹھے رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جب میرے بھائی آئے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ جو تھن ٹندر تھا وہ جو گری گیا اب حج اور عمرے پر جائیں گے شیخ سادی نے گلستان میں لکھا ہے نا کہ ایک کشتی جا رہی جس میں لوگ بیٹھے تھے دریا میں ایک آدمی بڑا ہنگامہ کر رہا تھا مجھے نکالو مجھے باہر لے جاؤ میں نہیں جا رہا ہوں میں ڈوب جاؤں گا پوری کشتی سر پہ اٹھائی اور بہت ہی کوہرام مچا رہا سب اس کو تسلی دے رہے اور وہ سیدھا ہو نہیں رہا شیخ شیخسادی نے کہا میں نے کہا کہ ایک علاج اس کا ہے اور اس کا فائدہ سو فیصد یقینی ہے ہے بہت مشکل لوگوں نے کہا وہ کیا کہا میں نے کہا اس کو دونوں ہاتھوں سے اور پیروں سے پکڑو اور نیچے دریا میں خود چلا گراؤ جب ایک دو گوتے کھا لے پھر باہر نکالو اب دیکھ لو یہ کڑنج بھی نہیں کرے گا لوگ بڑکا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پکڑو ایسے چپ ہوتا نہیں ہاتھ پیروں سے پکڑ گئے اور نیچے دریا میں ایک دو گوتے دیے گئے پھر نکالا گیا تو اب کشتی کے ایک سائڈ پہ آرام سے بیٹھ گیا چپ چاپ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کہا دیکھو پہلے یہ آفیت سے تھا اس کو تکلیف کا احساس نہیں تھا اب جو اس براہ راست تکلیف دیکھی اب آفیت کا احساس ہو گیا کہ میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور تو نیچے لچکو کھا رہا ہوتا تو بارش اللہ کے حکم پر آتی ہے اور ظاہری سبب اس کا بادل ہے او کسوئی بن من سمائے یا جیسے کہ زوردار بارش ہو آسمان کی طرف سے اللہ مس بنناف حدیث میں خدا بارش ہو خوب ہو لیکن خیر کی ہو تکلیف کی نہ ہو اقل اقلمند کہتے ہیں کہ بارش میں ایک خیر ہے ننانوے خطرے ہیں اور روڑے میں یعنی بارش نہ ہونے میں قت میں ننانوے آفیت ہے اور ایک تباہی ہے اس لیے جہاں جہاں سے سیلاب گزر رہا ہے وہاں بارش ہو رہی ہے سندھ کے دیہات دہی علاقے بہہ رہے ہیں اللہ اور سب کو محفوظ رکھیں سید جسے اردو میں کہتے ہیں موس لدار اور پشت میں کہتے پشیب شیب و بارہ درن باران موڑ باران پشیبو شیب و بارہ او کسوئی من منصب آئے فی ظلمات تن جس میں اندھیرے ہو وہ اور کڑک ہو وبرقن اور چمک ہو یج فی فیاضان کر دیتے ہیں لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں یعنی کانوں کے سوراخ میں فی سے ما من السوائقی آسمانی بجلی کے ڈر سے ہزر الموت موت سے ڈرتے ہوئے جس طرح آسمان سے تیل اتن بارش ہو اس میں بجلی چمک رہی ہو گرج رہی ہو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم پر بجلی گر جائے گی اور وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونستے تو انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے سے تو آواز کم سننے میں آئے گی آسمانی بجلی گرنے تو نہیں رکے گی اس طرح منافقین جو اسلام کے خلاف سازشیں لڑتے ہیں یہ سازش انہیں تک ہے اس کا اسلام پر کبھی بھی کوئی برا اثر نہیں پڑے گا جس طرح ان کے حق میں آپ کی روشنی مفید ثابت نہیں ہوئی اس طرح ان کے حق میں موسلدار بارش نقصان دہ ثابت ہوئی اور یہ تباہی اور بربادی سے بچ نہ سکے اشارہ ہے کہ نبوت اور قرآن اور باسط خالص نور ہے لیکن اعتقادی ضوف کی وجہ سے منافق کے حق میں سود مند نہیں ہے وہی مسلم اللہ کا مسل الغ الکثیر بخاری کتاب العلم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وہی اللہ نے مجھے دی ہے اس کی مثال جیسے زوردار موسلاگار بارش پھر زمین کے تین حصے ہوتے ہیں ایک حصہ پانی جمع کر کے رکھنا ہے سیلاب تالاب کنویں چشمے نہریں اسی کا مظہر ہے اور ایک حصہ پانی جذب کر لیتا ہے پھر پانی نظر نہیں آتا شگو فگاؤ شگو فس تو گاؤ ہوشیدہ درخت اگاؤ برہ نست اگاؤ بو قسم, قسم کے ہرے بھرے کھیت لہ لاتی ہوئی کھیتیاں پھول اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ ہرے بھرے ٹہنیوں سے آراستہ درا گنے پتوں کے چھاؤ اور پھل اور پھول سے لدے ہوئے بہترین ذل زل زلیل پر مشتمل اشار مسمرہ یہ نظر آتے ہیں اور زمین کا ایک سب ہے جو نہ تو پانی جمع کرتا ہے اور نہ فصل اگاتا ہے کہتے ہیں فصلیں اگانا یہ اجتہاد و تفقہ ہے پانی جمع رکھنا یہ مفسرین و محدثین ہیں جو روایات کے محافظ ہیں اور نہ وہ نہ یہ یہ غیر مقلد ہے خالص شرارت کے لیے شیطانی کاموں کے لیے نہ ان کے ہیں نہ ان کے لائے لا ہاؤ لائے و لائے مذہب زبین بے نظار ہے یا ان کی مثال مانن موسلدار بارش کی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو میری نظر سے تو نہیں گزرا لیکن اساتذہ سے سنا ہے کہ کسی زمانے میں بغیر بادلوں کے بارش آتی تھی تو اس زمانے کے پیغمبر نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ ہم کھیت میں ہوتے ہیں بیڑ بکریاں ساتھ ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں ہوتے ہیں اور بد دست بارش شروع کوئی علامت کوئی نشانی کہ ہم بھاگے تو صحیح تو ہم تعالیٰ نے بادل نمودار فرمائے اور لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کالے ہوں تو نہیں برستے ہیں لیکن جب سفید ہو جاتا ہے پانی بھی سفید ہے تو برسنا شروع ہوتے ہیں نصیحت نہ یہ بھول جانا کبھی اور گرجتے ہیں جو وہ برستے نہیں اور پشتوں میں کہتے ہیں وہ اسپنی ورول کبھی اور تو ری یر یرول سیاہ بادل خوف دلانے کے لیے اور سفید بادل برسنے کے لیے وہ اسپنی ورول کبھی اور تو ری یر یرول کبھی فی ظلمات جس میں اندھیرے چھائے ہوئے ہوں و دن اور کڑک ہو وہ برپون اور چمک ہو یجالو نہ سوا کر دیتے ہیں یہ انگلیاں اپنی فیاضان کانوں میں ٹھون سے بنا سوائے کے آسمانی بجلی کڑک کو کہتے ہیں جس کو ہم تندر کہتے کہتے ہیں انگریزی میں بھی تندر ہے ہضرل موت موت سے ڈرتے ہوئے مفسرین نے یہاں بجلی کی کڑک کی بڑی باتیں لکھی ہے یہ عجیب غریب ہے ایک سوہاگے کی طرح نکلتا ہے پالا چل ہوا پالا جو ہل میں لگا ہوتا ہے اسی طرح اس کا مو ہوتا ہے اور عموماً ہرے درخت پر گرتا ہے اور جو آدمی جس کے اوپر آتا ہے تو کبھی سر سے پاؤں تک چمڑا اتار کر سامنے درخت کو چڑھا دیتا ہے اور کبھی بالکل جھڑسا کے رکھ لیتا ہے راک ہو جاتا ہے کبھی ایک تک نہیں ہوتا نشان نہیں ہوتا اور جان نکلی ہوگی یہ مختلف الحال ہے متنوع اللہ ہوں تم کے اندر جب آسمان کی بجلی چمکتی ہو گرجتی ہو تو لوگ درختوں کے سامنے سے باغتے ہیں ہرے درخت کے نیچے نہیں بیٹھتے کہتے اسی کے اوپر آ گیا کبھی کمرے گھر دیوار اس پر کم دیکھا گیا اکثر ہرے بھرے درخت جون پر آتا ہے جھنڈ پر جنگئی ہی بن اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے کافروں کو یکل برق یختوں غریبے کی بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو آسمانی بجلی کبھی ایسی چمک جاتی ہے کہ لوگ کی نگاہیں ختم ہوتی ہے خاص کر جس وقت وہ چمکتی ہے اس وقت کچھ نظر نہیں آتا اس کی تیزی کی وجہ سے کلا ادوال جیسے ہی ماحول روشن ہوتا ہے ان کے لیے یا یہ بجلی روشن ہوتی ہے مشروف ہی ہے یہ اٹھ کے روانہ ہوتے کہ شاید ہم سفر کریں وہ اعزاز رما ہیں پھر جب وہ بجلی اندھیری ہو جاتی ہے ان پر کام کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں انہیں حیران پریشان و لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا لذہب اسم ان کے شنوائی کو واپس اور بینائی کو ان اللہ عالہ شین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر شہ نشان چیزیں جو تحت القدرت ہے یقیناً ان برقادر ہے اور جو جملے بنتے ہی نہیں ہیں ایسے ہی بے بناتا ہے وہ تحت المقادیر نہیں ہے چنانچہ امتناع نظیر اور امکان کذب وغیرہ کے مسائل پیدا ہوئے جو ہمارے اور فریق مخالف کے درمیان شاہ اسماعیل کے عہد سے اور حضرت نانوج کے احد سے اختلافی ہے مثلا یہ کہ رب العزت کو یہ قدرت ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک اور پیغمبر پیدا کریں لیکن ایسا کرے گا نہیں کیونکہ آپ خاتم النبی نے آپ کا اعلان ہے اور آپ اپنے آحت کے خلاف نہیں کرتے ان اللہ لا المیاد وہ اس کو ممتنی بزاد کہتے ہیں اور علماء دیوبند اور دہلی اس کو ممتنی بالغیر کہتے ہیں مشہور مسئلہ ہے طرفین سے کتابیں آئی ہے اہل حق طلبا شیخ الحن شیخ العالم مورنا محمود الحسن کی کتاب جوہد المکل فلم و عزل مطالعہ فریق کی مخالف کی ایسی کوئی نادر کتاب اس پر نہیں ہے موالت اور وسفسیں ایک شاعر تھا اس کو شہیدی شہیدی کہتے تھے بیتی تھا اس نے ایک شیر کہا کہ تیرا سانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا نہ مانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتد کا یعنی حاصل یہ کہ تیرے جیسے خدا کی قدرت میں بھی نہیں ہے کہ پیدا کر لے اللہ فقی الہند اور ولی الہ محدث سے زمانہ حضرت یافت دس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دو تین دفعہ کہا یار کہ شہیدی صاحب کے شعر سے طبیعت بہت ناساز ہے سر میں درد ہو رہا ہے ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو کیسے کوسا ہے تیرا سانی نہ کبھی تھا اور نہ ہو سکے گا نمانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتد کا حضرت گنگوئی کا ایک صحبت یافتہ شاعر تھا حافظ عبد الرحمان صاحب اور نگا جی کیا شہر ہے شہیدی نے کیا کہا جس سے حضرت والا پریشان ہے حضرت نے کہا کہ شہیدی کہتا ہے کہ تیرا سانی نہ کبھی تھا اور نہ ہو سکے گا اور نہ مانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتد کا حافظ صاحب نے کش کے ساتھ کہا تیرا ثانی ب امکانی وہ کوئی ہو نہیں سکتا نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرت کا منتق کا پورا احاطہ کر لیا تیراسانی ب امکانی وہ کوئی ہو نہیں سکتا یہ وہ ممکن جو واقعی نہیں ہوگا لیکن نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا اگر گنگوئی اٹھے دیر تک دعائیں دیتے رہے پھر اپنے سر سے پکڑی اٹھا کے آفسا کو بوٹ فرما لیجیے زندہ کر دیا آپ نے اللہ شیر کا جواب شیر سے اللہ ہو اکبر و کبیر ان اللہ اللہ کل شین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر کا دے یا یو ن سوب دو رب کو لوبو عبادت کرو اپنے رب کی الزی خلق کم جس نے تم کو پیدا کیا الزی نم قبل اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لال کم تک تمہیں تکوا دار یا ہے الناس اب تک جو بیان تھا وہ تم ہی تھی جو موافقین مومنین کے اوسان پر اور منکرین کافرین کی مذمت پر اور چال لڑنے والے منافقوں کی دس نشانیوں تو دو مثالوں پر مشتمل تھی اب ہو رہا ہے اور دل المخصو جو سورت کا دعوی ہے عنوان ہے مقصد اصلی ہے العبادت المخل اللہ اتو ہی دل خالص لاہ جیو اناس لوگوں بعض مفسرین یا یاس یا سے جو خطاب ہے وہ مکی ہے اور یا آمنوں سے خطاب یہ مدنی ہے اکثر تو ہے کلی نہیں ہے کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں یا یاس سے خطاب اللہ اکبر سورہ فاتحہ میں العموم اسما یا شرط ہے اور ایمان ہدایت کی دعا کی اور وہ نام یافتہ انعام یافتگان کا بیان تھا وہ ناپسندیدہ لوگوں کی مذمت تھی کیا اس میں تفصیل کر دی گئی وہاں عبادت کا تذکرہ ایا کنا ایا کنستعین کے ساتھ تھا اور یہاں سے لوگو او بکو یاد رکھو قرآن کریم میں جہاں کہیں عبادت کا لفظ آتا ہے اس کی اصح تفسیر تو کے ساتھ ہے جو مفصر رسیدہ ہے وہ اس کو جلدی پکڑ لیتا ہے چنانچہ غرناتی نے البحر المحیط میں کرتبی نے احکام میں اور راضی نے کبیر میں نصفی نے اکلیل میں اور خطیب شیر بینی نے اسراد المنیر میں اور دیگر اہم مہم حضرات تفسیر نے یہاں لکھا ہے یا بدھو واہ بدو اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کا تقاضا کیا ہے یا سو بدو رب العالمین دیا فرمایا رب پکو سورت کو سورت سے مضمون کو مضمون سے ملا لیا الزی خلق کم وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا وزی نبن قبل یہ بیان قدرتوں کا ہے جس کو دلائل آفاقیہ اور انفسیہ کہتے ہیں لال تمہیں چاہیے کہ شرک سے بچو اللہ وہ اللہ جال لکم الرد فراشا جس نے کر دی تمہارے لیے زمین بچونا سما بنا اور آسمان کو چھت و سمائے اور اتار آسمان کی طرح سے پانی فاخر کبھی ہی میں نہ سمرا ترز نکال دیتا ہے اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے پلا تو جب ہے پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ شریک وان تم تالمون اور تم جانتے ہو وہاں الوہیت کا تعارف اور پیرائے میں تھا اور یہاں الوہیت کا تعارف دلائل ظاہرہ باہرہ کے ساتھ فرمائی وہاں فرمایا اللہ رب العالمین ہے قیامت کے دن کا مالک ہے وہی معبود ہے وہی مستعان ہے وہی منعم ہے وہی عادی ہے یہاں فرمایا الزی خالہ کا قوم جس نے تم کو پیدا کیا تمہارا خالق ہے الزی انزلہ وہ جو آسمان سے بارش برساتے ہیں الزی اخرجا وہ جو زمین سے فصلے اور اناج پھل اور پھول اگالتا ہے علما کے تئی جانا خلاقا انزلا اور اخرجا یہ دلائل قدرت کا بیان ہے ایک نقطہ یاد رکھے ولزین من قبلکم کہا اور ولزین من باد نہیں کہا وجہ اس کی یہ کہ جو ہم سے پہلے ہیں ان میں سے پوچھے گئے جو ہمارے بعد آتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا فلا تجلو لہ انداد بسمت بناؤ اللہ کے لیے اور شریف انداز جم و جیسے ازداد جم اد دو قسم کے عناصر ہیں کچھ خدا کے پیارے جیسے نبی اور ولی ان کی عام طور پر عبادت کی گئی ہے جیسے حزیر علیہ السلام عیسا مسیح ملائک تو فرمایا کہ اللہ کے لیے اللہ کے اپنوں کو بھی شریک نہ بناؤ اور دوسرے عناصر جیسے ابلیس جیسے نمرود ہامان، قارون فرعون شیطان یہ ازداد ہے اور یہ اپنے یہ انداز ہے نہ اپنے اور نہ پرائے کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا ہو یہاں علماء دین نے اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کے وجود کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک بوریا سے پوچھا کہ آپ کس طرح جانتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ ایک ہے تو سورت نے کہا میں یہ چرخہ چلاتی ہوں اس کے ذریعے اون ٹھیک کرتی ہوں تو یوں چلتا ہے اگر ادھر کوئی بیٹھ گیا اور وہ ادھر سے چلانے لگے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا لوکا فیہما آ رہا اللہ فصد اور اس خاتون نے کہا کہ میں ذرا سی میری مجھے اونگ آئے یا نیند آئے تو چرخہ گر جاتا ہے لتا خزنت ولا نوم اللہ کو نہ اون آتی ہے وہ نہ نیند آتی ہے ولاد و حفظ امام راضی نے لکھا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ تھا دہریوں کے ساتھ جو اللہ کے وجود نہیں مانتے کائنات کے سانے کے منکر ہیں وقت مقرر ہوا تھا اور حضرت صاحب تشریف لانے والے تھے دہریا جمع تھے اتفاق سے حضرت سے آنے میں دیر ہو گئی جب پہنچ گئے تو دہریوں نے کہا جو وقت طے ہوا تھا حضرت نے اس کے خلاف کیا کبھی ٹائم پر آ چکا تھا لیکن درخت کے کنارے کھڑا تھا کوئی کشتی یا کشتی والا نہ تھا کچھ دیر بعد خود بخود درخت کٹنے لگے ان کے دھڑوں سے اور تنوں سے لکڑیاں بننے لگی تاہتے چننے لگے آپس میں جڑنے لگے کیل ٹوکنے لگے اور پھر کشتی تیار ہوئی میری طرف بڑی میں اس میں بیٹھ گیا یہاں لے آیا لوگ بڑے حیران ہوئے آپ نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا نہیں کہا اتنی سی کشتی اتنا سا درخت نہیں کٹتا نہ تحت خود نکلتے ہیں نہ لکڑیاں خود بنتی ہے نہ آپس میں جڑتے ہیں نہ کیل ٹکتے ہیں نہ کشتی بغیر کشتی باندھ کے روانہ ہوتی ہے تو اتنی بڑی دنیا آسمان و زمین اس کا تمام نظام کیا بہترین طریقے سے چل رہا ہے یہ بغیر اللہ تعالی کے چل رہا ہے امام راضی نے تفسیر میں لکھا ہے کئی ہزار دہریے حضرت کے ہاتھ پر مشرف با اسلام اللہ حقب اور کہتے ہیں کہ امام شافی سے منقول ہے کہ دیکھو یہ جو تود کا پتا ہے یہ بکری کھائے تو مینگنی دے گائے اور بھینس کھائے تو گوبر دے گدا اور خچر کھائے تو لیٹ پھینکے اور ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم نکلے ایک ہی پتا ہے اور اندر جا کے تبدیل ہوتا ہے یہ دلیل ہے کہ سانی اور کاریگر موجود ہے سماؤ ذات وبرا جن ول ار تو ذات فاجن ول اب ہو رو ذات و ام وا جن و سب بلو ان اللبیر و ان آثار القدام الطد المسید مینگنی سے اونٹ کا پتہ چلتا ہے راستوں سے زمین کا پتہ چلتا ہے یہ اتنی بڑی زمین پگڈنڈیوں والی اتنے بڑے سمندر چپوں والے اتنے بڑے آسمان نشانوں والے اور اتنے بڑے پہاڑ یہ سب مل کر کے ایک اللہ وہ لا شریک کی خدائی اور اس کا وجود نہیں بتاتی امل فی ریا دل اردو سارے ماں سنال بلی کو آج اسی نے روحل مانی میں اشار لے یہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ ٹھیک ہے دیواروں کو پنکھوں کو دیکھ لے اس کو گرنے کی کوشش کرے ہر ہر چیز کا ترجمہ تو کوئی نہیں درس میں گرتا تعمل فیر یا زل ارد ونظر الہ آثار ماسنہ الملیکو اجونن مل جینن شاخصاتن علی اہداب ہاں زہبن سبی کو علی قضب الزبر جد شاہداتن بے الله اللہ علی صلح برگ درختان سبز در نظر ہوشیار یہ درختوں کے ہرے پتے عقل بند جب دیکھتا ہے برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر ورک دفتری اسمان فتی کردار یہ درختوں کے ہرے پتے ہر ہر پتہ خدا شنا سائی کہ ایک دفتر ہے ایک دیوان ہے ایک عظیم خزانہ ہے کاش کے عقل ہوش اور فراست محفوظ ہو یا لوگو او بدو رب ربکم عبادت کرو اپنے رب کی اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک عقیدہ صاف نہ ہو تو صحابہ و تابین نے تفسیر کی ہے او وحدو وما خَلَقْتُ الْجِنَّ واحد إِلَّا و کتاب تصویر بخاری میں منقول ہے لیا بدول واحد میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے اپنی توحید ماننے جاننے کے لیے پیدا کی بغیر توحید کے جو عبادت ہے وہ عبادت نہیں بجٹی کی عبادت عبادت نہیں ہے گپ شپ ہے ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں عاملت مل اے منگ کا خاور کنا اور خاور بیاس کا پخونا یہ چوہ جو غار بناتا ہے نا تو ساری مٹی پیچھے سے اس کے اوپر گرتی ہے دیتی جو بھی کرے ہو گیارہویں شریف عرص شریف تیجا شریف ہر شرارت کے ساتھ ایک شریف شریف لگاؤ یہاں تک وہ شریروں کا خاندان جو ہے شریف اور شریف شریف شریف جمعے کا قاتل پاکستان میں بدمزگی پیدا کرنے کا پہلا سربراہ مسلمانوں کے کی غیرت کا تقاضا ہے کہ دین اور شاعر کے قاتلوں کو پہچان لے پاکستان کی تاریخ میں دو مسئلے تھے ایک مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا اس کو جنرل باوجود اچھے نیک مسلمانوں نے کے غفلت یا نادانی میں نقصان پہنچایا اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جمعہ کا دن اسلامی تعطیل جو مسلمانوں کا حق تھا کلمے اور اسلام کے رشتے سے وہ بھی ایک وزیراعظم نے بحال کیا مسلمانوں اور علماء کے مطالبے پر لیکن دوسرا آیا یہ تیجا شریف اور یہ گیارہویں شریف ٹونڈے شریف شریف شکور شریف راک ہو یہ بالک شریف راک خٹک پیرا کئی لوٹا شریف چیز شے شریف پہ لوگ ہر چیز کے ساتھ شریف شریف لگاتا تھا تو ایک نادان آدمی تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا اس کو ضرورت ہے سنجے کی تو اس نے کہا کہ یہ لوٹا شریف دے دوتا کہ میں اس شریف یا کروں سو بدھو رب اے لوگو عبادت کرو اپنے بھابوں کی یعنی اے لوگوں تو مان لو رب العالمین کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے ذات میں صفات میں اسماں میں علم میں الزی وہ اللہ خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا علماء کہتے خلق جو ہے یہ کرش میں الوحیت ہے والذین من قبلکم قبل اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں لالکم تک تک تمہیں چاہیے کہ شیر کو کفر سے بچو شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت مخلاصا کرو اللہ جی جادل ق ملر فراشا وہ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین بچونا آرام سے چلتے پھرتے رہنے سہنے کی قابل ہے اور پہاڑ توبہ پہاڑوں سے جب جہاز گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کیا چیز جی اور پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ اس وقت ہم پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں اس لیے جہاز کا توازن صحیح نہیں پہاڑی لوگ ہموار زمین پر نہیں چل سکتے عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زماں جن میں لکھا ہے غفار خان کی کتاب ہے زماں جن اور جدوجہاد یعنی میری زندگی اور میری قربانی ہے اچھی کتاب ہے علمی کتاب ہے معلومات کا خزانہ ہے اور صدق سے لبریز کتاب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے خلاف باتیں ہوئی مکمل کی یہ پختون لیڈر گزرا ہے اور یہ نیشنل والوں کے بڑے تھے لیکن یہ تو سب ویسے رہ گئے وہ حضرت شیخ الن مورانا محمود الحسن اور شیخ الاسلام حضرت مدنی اور حرریتی ہن حر ہن عبید اللہ سندھی سیال کوٹھی ان سب کے بڑے صحبتی یافتہ رہے ہیں کتاب میں ان کی تعریف بکمال ہے. شیخ الہند کو مشر مولانا سے کہتے ہیں مشر مولانا سیر. بڑے مولانا تھا جہاں لکھا ہے مشر مولانا تھا شیخ اوروں کے نام لکھتے شیخ ال کا نام نہیں لکھتے مشر مولانا صحیح لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہین سے میں نے بیعت بھی کی ہے اور حضرت شیخ ال کو ایک دن میں نے کہا کہ جب میں اندھیرے سے ہوتا ہوں ذکر کرتا ہوں کمرہ روشن ہو جاتا ہے شیخ الد نے کہا خان صاحب بیڑا غر کر دیا نہ بولتے چپ رہتے تو بہت بڑی بات تھی کہ اس کے بعد وہ چیز ختم حضرت شیخ الد نے کہا تم نے بول کر ضائع کر دیا اسے دوسری بات بڑی عجیب یہ لکھی کہ میں نے مدینہ منورہ میں حاجی محمد امین تو کو دیکھ اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آیا کہ بس ایک کمرہ ملا ہے اور عزت سے روٹی ملتی ہے یہاں عبادت کرتا ہوں کہ میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو تاکہ اللہ راضی ہو جائے کیا میں نے کہا آج رات کو عبادت کر کے شہری میں دعا کر کے استحال کرو اور فجر میں مجھے بتاؤ کہ اللہ تم سے اس طرح راضی کا فجر کی نماز میں مجھے ملے اور کہا کہ میں نے رات کو اعمال کیے مجھے شہری میں حکم ملا کہ نکلو یہاں سے اور ہندوستان جاؤ اور وہاں اس تحریک میں شامل ہو جاؤ جو انگریزوں کو نکالنے کے گھر پہ انہیں عبد الغفار خان کو اپنے کام میں اتنی بڑی استفامت دی کہ حاجی محمد انٹی کو وہاں سے رکھ لوا دی جتنا تکوسو کیا جتنا اجازت تھا جتنے دل, دل تنازع خریے اور بجو رکھے اور دروج ہوئے اور منگا دے انگریزا نے ڈنڈی اور سوٹی خرو منگ سرتوں کو بازی سے اب کتنے سچ ہیں دیکھ مجھے حکم مل گیا بس جا میں نے بھی لیا اللہ میں نے اول سے اخیر تک بھی دستیاب مطالعہ کیا اور میرا دعوی ہے کہ اس زمانے کے این پی اور نیشنل والے اگر اس کتاب کو دیکھ لیں تو بہت اچھے انسان بن جائے گی. شرافت سیکھ لیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراگی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اگر یہ پڑھیں گے نہیں اس کو کیونکہ کے اخیر میں ان کے خلاف لکھا ہے حضرت خان عبد الغفار خان نے اور اس نے لکھا ہے کہ انہی لوگوں نے میری تحریک کو سب و تاس اور میری محنتوں کو رائے گان کر دیا اور میری قربانیوں پر پانی پھیر دیا اور پھر شیر لکھا ہے گلئی اوشوار کو اچھی بیاس پر لے راضی اس پڑی گلنا داخرے شیر دے اور زما جن پتی ختم پباگ میں گلئی اور شوال گویا چی بیاس پر لے رازی گلن کہتے میرے دل کے باغ پر اولے پڑ گئے پھر کبھی موسم بہار آئے اور یہ ہرا ہو جائے دیکھا جائے گا بظاہر امید نہیں لا لائے لاہ کتاب توحید کا خزانہ <سوف> ہے شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کی تحریک کو ببان دول دھول دھڑیلے سے لکھا ہے دیوبند موومنٹ دیوبند تحریک کو سربکف لکھا ہے مسلمانوں کی واحد تحریک ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ لوگ جتنے قرآن کے ماہر تھے ہوئے بل بولا پر قرآن دوبر ڈو دو تحری کے دے قرآن سے ہندوستان درس درس کی موقع ہے بولو اپا کابل کے موقع ہے قرآن دا. آئے آئے فرمایا اللہ خالہ کا وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے بڑوں کو الزی جلا وہ جس نے تمہارے لیے زمین بیچائی الذي جی انگلا وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی اللہ جی اخرجا اللہ جس نے زمین سے اناج اور پل نکالے ان تمام قدرتوں کا تمام دلائل کا حاصل کیا ہے فلا تجاللہ ہے انداد نہیں بناؤ اللہ کے لیے اللہ کے اپنوں کو بھی شریک و ان تم اور تم جانتے ہو کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک بہت بڑی نا ہے خدا نے نعمت بیان کی قدرت بیان کی تو نہ ایسا کوئی قادر ہے نہ ایسا کوئی منہم ہے اس لیے خدا کے اپنے ہو یا پرائے ہو خدائی شان سے فخر خدائی قدرت علم و اختیار میں ہر ہرگز, ہرگز استدار نہیں ہے اور اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محوس فرمایا اور ان پر کتاب نازل فرمائی قرآن کریم شروع بقرہ میں فرمایا ذالک کل لا الارئی بفی ہے اس کتاب پہ کوئی شک نہیں میں نے کہا متکلم اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں اب دوسرا شک مخاطب کا اس کی طرف اور فرمایا ہوا ان کو تم بھی رئے اگر ہو تم شک میں ممب دینا اس قرآن کے بارے میں جسے ہم نے اتارا اپنے بندے پر اب دینا نہ فرمایا عالم اب الغیب نہ فرمایا حاضر ناظر نہ نا فرمایا نور اب دینا میں مسجودی ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دے اب دینا کیونکہ او ربکم سب سے بڑے بندے سب سے بڑے ممباؤ مر گئے تو محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آب و دینا یا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ آپ محبود ہم عابدین ہیں ہے یا سو بدھو ربکو اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو یعنی توحید مان لو کیونکہ بغیر توحید کے عبادت معتبر نہیں یاد رکھنا قرآن کریم میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا موجے بیان ہوتا ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک بندے تھے سبحان الزی اصرا بیابدی من المسجد الحرام مسجد المسجد خوار بحان الزی اسرا میں اب دھی پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا ہے اللہ اکبر ارزی نہ جب حضرت کعبے میں نماز پڑھتے اور مشرقین روکنے آتے جتنے بھی مقامات ہیں جس میں پیغمبر کا خصوص بیان ہو یاد رکھنا وہاں آپ کا سیگا آتا ہے وہ ان لمبا کام آبد اللہ دو نال ہی خاص خاص کہا اللہ کے خاص بندے آبد اللہ اللہ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے یا قلب یا قلب اس بول الا فرا کی محبوبی فن القل بہادرو اللہ نو دل تو ہے لیکن آنکھیں دیکھ نہیں رہی پھر کہتے ہیں لا لاتی اللہ من اشرف اسمائی مجھے مت پکارو مگر اپنے محبوبے کا غلام کہہ کر کیونکہ یہ میرا بہترین نام ہے وے دمبود حال تک حال سشو چ غلام گروہ دلی منی دا غلام اللہ اللہ آزر دکے کو نل محمود را آزر ت کے کون دل محمود را دیکھو گند مطالعے گر یہ کو, کو بالارا وہ ان کون تم فی رہی بن لا اور اگر ہو تم شک میں اس وحی کے بارے میں جو ہم اتارتے ہیں اپنے بندے پر فاتوب سورت ان بن لے آؤ چھوٹی سی سورت اس جیسی چھوٹی سی سورت اللہ اکبر و قبیلہ کہتے ہیں کہ یہ متنوع آ, قسم کا چیلنج ہے جس کو علماء کرام تحدید کہتے ہیں تحدید <coughs> اور اس کے مختلف حالات گزرے سب سے پہلے تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب لے آؤ تو کتاب کہاں لا سکتے تھے وہ کتاب لانا کوئی آسان کام <coughs> اور جب بری طرح وہ ناکام ہو گئے اس میں تو پھر ان سے کہا گیا کہ چلو دس آیتیں لے آؤ یہ سورت قصص کی انچاس نمبر آیت ہے سورت کسس آیت نمبر انچاس الفاتو ب کتاب من انجلائے پوری کتاب لے آؤں نہ قرآن جیسی ہوا اہدا من ہوا اتبعو ہو ان کو تم میں اس کو مان لوں گا فیللم یش تجیب الخفالم انم آئے تبیون اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ یہ خواہش پرست ہے پہلے تو یہ کہا کہ پوری کتاب لے آؤ نہ لا سکے فرمائے دس آیتے لے آؤ سورت یونس اور سورت حود فاتوب عاشر سو عرب وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر ہر کہ چلو ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ ولاسر إِنَّ انسان الفی خس الزین منوا ملس والا صوبل حق و تا صوبل چھوٹی سورت فَصُلِّ ان نشانیہ کا اللہ بولتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آرابی آیا اور آپ سے بات چیت کی اور آپ کو کہا کہ آپ پیغمبر ہے تو آپ کے خدا نے آپ کو جو وحی بھیجی ہے وہ سنا دو مجھے بیان کرو کیا ہے وہ آپ نے فرمایا ابھی ابھی صورت اخلاص نازل ہوئی ہے اور آپ نے کلو اللہ وحد اللہ سمت لم یل و لم یو لم یق اللہ یہ تلاوت فرمائی وہ کھڑا ہو گیا نیم اللہ اللہ واہ خدا تو زندہ باد نیمل اللہ الالہ وا ہمارا خدا کیا پیارا ہے یکبل الیرہ و یوت الجزیرہ اتنے تھوڑے سے پر اتنا بڑا آپ نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے پوچھا تم بھی اتنا جانتے ہو آ رہا بھی جانتا ہے کیا کیا عبدالرحمن الرحمان عوف آگے بڑھا اور اس نے کہا میرے پاس ایک اونٹ بھی ہے بالکل تیار ہے بچہ دینے کے لیے زبردست دودھیا اور نسلی ہے اس کو دے دیتا ہوں کیونکہ آپ کو بہت خوش کیا اور سورہ اخلاص سن کر کے پورا مستی چڑھ گئی کھڑا ہو گیا نئے مل و الہو ہمارا خدا تو کیا پیارا شان والا ہے یکبل سیرا و تل جزیرا تھوڑا سا لیتا ہے اور خوب دیتا ہے سوریہ اخلاص کہتے تین بار پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے سوریہ اخلاص تو عید سے بھری ہوئی جب حضرت کے مسلح بیان کے ہر سورت نماز میں پڑھو جو یاد ہو تو ایک شخص دیکھا گیا جو ہر رکعت میں اخلاص ضرور پڑھتا ہے اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا ایسا کیوں اس نے کہا ففیحہ سفت الرحمان اس میں اللہ کی توحید ہے مجھے یہ خواہش ہے کہ بغیر توحید کے کبھی وقت نہ گزارو آپ نے کہا خوب کا جنا اس صورت سے ایسی محبت تجھے جنت پہنچا جب عبد الرحمن ابن آف نے کہا کہ میں اونٹنی دیتا ہوں تو آپ نے کہا دے دو ابھی جبریل آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن آف اس کو اونٹ نہیں دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں عبد الرحمن ابن آف کے لیے جنت میں ستاسی ہزار اونٹنیاں سجائی جا رہی جب باہر نکلا ہر صحابی ایک اونٹ مہار سے پکڑ کے گڑا ہے کہ یہ لے لو یہ بھی آپ کا یہ بھی آپ کے لیے نیمل پیارے خدا کیے قرآن کی برکت اور موجے کا ایک ہزار اونٹ جمع ہو گئے اس نے کہا تھا نا تھوڑا لیتا ہے بہت دیتا ہے ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ ایک لشکر پورا لے کے جا رہا ہے موجم مو سریر لپت اپرانی جل دو سخچ یا سٹھ موجم و سغیر لت تبرانی جل دو سفح چھیاسٹھ اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری نزلنا نزل نہ نزل نظر و باب تفیل تدری جن سال میں نازل ہونے والا اللہ دن نے بندے پر فاطوب صورت عمی لیہ نے ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی اور کرو تیرہ سال کتنی تکلیفیں پہنچائی نبی اور مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا بدرہت خندک اور دے خیبر حنین تبوک فتح مکہ سارے کے سارے اس دن میں نے بیان کیا کسی واض میں یا کہاں کہ ایک سو بیس سے زیادہ چھوٹی بڑی لڑائیاں مشرقین نے اور قبائل نے آپ کے ساتھ لڑی ہے کتنا آسان تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ ارب ہے سہا وہ سہاس ہے وہ ہے لیکن لا نہ سکے قرآن کہتا ہے اپنے ساتھ مابو عان باطل کو بھی ملاؤ پھر بھی نہیں کر سکو گے جہنم کے مستحق ہو رہے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمامہ میں اور اسود عنسی نے مسلمہ لشکر لے کے آئے پیغمبر کے پاس آپ کو ڈرانے کے لیے کہ تین باتوں میں سے ایک کرو یا میرے ساتھ میرے بارے میں تاکید کرو کہ میں آپ کے بعد آپ کا جانا چھین یا آپ ہموار زمین کو لے لے اور پہاڑوں اور جنگلوں میں کسی کو نہ بھیجے وہاں میری نبوت چلی اور یا یہ کہ اتنا لشکر کا مقابلہ کرنے تیار ہو جاؤ گا ہے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے ایسی اٹھائی اور فرمائے اس کے بھی مستحق نہیں ہو کہ تمہیں دوں اور تم وہی ہو جسے مجھے خدا نے خواب میں دکھایا ہے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہیں بڑے بڑی بنگڑیاں ہیں اور مجھے بہت صدمہ ہونے لگا تو مجھے کہا پھونک مارے فن فخت ہو اڑ گئے فاول تو ہوا کستا میں نے تعبیر یہی کی کہ یہ دو جھوٹے ہیں جو میری نبوت پر حملہ کر رہا ہے یہ مسلمہ اس نے وحی بنائی وہی اس کو ہو نہیں سکتی تھی بنا بھی کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے تو کوئی کلام تو پیش کرو تو علم ترک ففال رب کو کبے الفیل علم الم یا جال تدلیل وارسل علیہم لئی پیر نبابیل ترمی ہم من ہجارت سی جھیل فجا یہ کاسفم سورت کا مقابلہ کیا کیا مقابلہ ہے سن تو لو الملفیل <الفیل> وما ادراک ملفیل لہو زنب وبیل و, و خرطوم طویل ہاتھی ہے ہاتھی ہے اس کی ایک دم ہے اور ایک سونڈ ہے اور ایک ٹھیڑے پھیڑا جسم ہے اس لے کے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس بیچ رہا تھا اور ایک نوکرانی کنیز کو دیا وہ کنیز بھی بڑی قابل ہوتی تھی اوپر نیچے سے دیکھا اس نے کہا کیا دیکھ دیا کت کو کتلانے تیری لکھت پلانت کر رہی اس میں کیا ہے رب کے در ہے ہدایت کر کوئی ذکر نہیں ہے کوئی انتظامی اخلاقی بات نہیں ہے یہ تو اتنی بیکار بات ہے کہ چڑیا گھر والے بھی نہیں لڑ پائیں گے جہاں جس پنجرے میں ہاتھی ہوتے ہیں وہ بھی کہیں گے بےکار بات ہے الفیل املفیل وما کم الفیل لہو زنب و ابیل و خبطب منتویل ہمارے زمانے کے جو مسلم اے پنجاب تھا مرزا غلام احمد قاد یعنی الق اور حد جال بین ادا جا اس نے بھی وہی بنائی اندان زلنا فی لے القدر وما ادرا ما لت القدر لے القدر خیر من الف شہر تنزل تنز زل الملائے قطور ربهم من ابر انسلاب ہی حق مطلع الفجر تو اس نے کہا ان دان زلنا و وما وماں ما کمل کادیان من و منل یہ قرآن ہم نے کادیان میں اتارا ہے کتنے بڑا جھوٹ تو شرم بھی نہیں آتی اور آپ کو کیا پتہ ہے قادیان کیا ہے حسین جمیل چوکریوں کا بازار حسن ہے پاک پیغمبر کی پاک وہی جیسے نبی ویسے اس کی وئی اِنَّا نان فِي الْقَادِيَانِ وَمَا ادرا کمل قادیاان ممڈوب وم من الحرات بازار حسن جانے کی ضرورتیں قادیان کا بھی حقیقت الوحی میں یہ وحی اس کی من موجود ہے تو مقابلہ ہر دور اور زمانے میں ہوا ہے لیکن شکست ہوئی ہے رسوائی ہوئی ہے اور علما کہتے جس نے بھی دین اور اہل دین کا مقابلہ کیا ایک نہ ایک دن اللہ اس کو رسوا کرے جس کسی نے بھی جس ارادے اور ظام سے بھی مقابلہ کیا ہے فیضی اور ابوالفضل کے ساتھ دربار اکبری تھی نورتن تھے ہندوستان کی سلطنت تھی وہ مٹ گئے اور مجدد جیسے فقیر آج بھی سورج اور چاند کی طرح جگمگا رہے سورج اور چاند کی طرح جگمگا رہے ہیں